ع سید ہسب معمول <سلام> اتوار کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسرے کا ایک پرٹیکلر موضوع بھی ہوگا اور اس کے مختلف مراحل بھی ہوں گے اور آج بھی ایک اہم مرحلہ سلسلے میں شامل ہونے جا رہا ہے ایک اہم سیگمنٹ سلسلے میں شامل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ شاء وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے عام طور پر جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ موضوع پر ڈسکشن ہوتی ہے نگران شرح کے مدنی پھول ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مدنی اشعار کی تکرار کا بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نگران شرح سے کچھ ہم سوالات کرتے ہیں جن کے فوری جوابات بھی وہ دیتے ہیں اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بناتے ہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع رکھے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کال کے ذریعے میسج کے ذریعے تحریری پیغام کے ذریعے سے سعودی پیغام آڈیو پیغام کے ذریعے سے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسرے کا حصہ ضرور بنائیں گے آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کرنی کا پھل یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے دو ہزار سترہ کی ابتداء ہو چکی اور آج یکم جنوری کا دن ہے اور اس دن کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پوری ان شاء ہم نے نگرانی سے لینے ہیں یہاں پر یہ کرتا چلوں کہ آج آپ آ, اس دو ہزار سترہ کے پہلے دن کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں کچھ آپ کے ویوز ہوں کچھ آپ کے تاثرات ہوں کچھ چیزیں آپ نے آ, مشاہدہ کی ہوں گی کل رات میں بھی جب مدنی مذاکرے کے بعد آ, گھر جا رہا تھا تو میں نے بھی کچھ چیزیں رستے میں نوٹ ڈاؤن کی ہیں انشاءاللہ آ, میں بھی نگرانی شرح کی بارگاہ میں وہ سوال رکھوں گا اس پر انشاءاللہ ان سے ہم جواب بھی لیں گے اپنی رہنمائی کا سامان بھی کریں گے علم دین بھی سیکھیں گے اور دنیاوی اعتبار سے کس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے رہنا ہے اس کے مدنی پھول بھی شامل ہوں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا کوئی ویو ہو کوئی تاثر ہو کچھ آپ نے ایسی جو ہے وہ چیز دیکھی ہو جو آج آپ مدنی چینل پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں نگران شورا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور نگران شورا سے اس حوالے سے مدنی پھول لینا چاہیں تو آپ بھی اپنے ویوز کا اپنے تاثرات کا بالکل برملہ اظہار کر پائیں گے ان اللہ کی کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے کرنی کا پھل یہ ہم نے آ, موضوع رکھا ہے آ, مجھے کسی نے ایک بات کہی بات بڑی تیاری بتائی حکایت تھی کہ ایک شخص تھا ایک گاؤں کے اندر رہا کرتا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں انتقال ہوا کرتا تھا مہروز بھائی وہ اس کے گھر میں کرسی بھیج دیا کرتا تھا کسی کرسی یعنی محلے میں گاؤں آپ کو ہے کہ اتنا بڑا قصبے تو بہت بڑے ہوتے ہیں گاؤں بعض کر اتنا بڑا نہیں ہوتا سب کی شناسائی ہوتی ہے اب اس نے خود نہیں جانا فوج کی جس بھی گھر میں ہوگی اس نے کیا کرنا ہے ایک کرسی بھیج دیں گے ٹھیک ہے جی معاملہ چلتا رہا چلتا رہا لکلی لکل ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے اس کی زندگی کے دن بھی ختم ہوئے اور اعلان ہو گیا کہ فنا شخص دنیا سے کوچ کر گیا آج اس کے گھر میں ہجوم تھا نہوز بھائی گھر پہ کیا تھا ہجوم تھا گویا کہ تیس دھرنے کی جگہ نہ تھی لیکن ہجوم لوگوں کا نہیں تھا اللہ ہجوم کرسوں کا تھا جس طرح یہ لوگوں کے گھر میں کرسیاں بھیجا کرتا تھا کُرسی بھیجا کرتا تھا ویسے ہی ان سب لوگوں نے بھی کیا کیا اس کے گھر پر ایک ایک کسی بھیج دی یہ ہے کرنی کا پھل کماسدین ردان جیسا کرنا ہے ویسا नहीं. بھرنا ہے اب ہم غور و فکر کر لیں کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں नहीं. جی کریم علیہ سلاۃ والسلام کا جو فرمان آپ نے بھی بیان کیا نبی کریم علیہ سلاد والسلام کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں جمام الکلم ہیں آپ آپ کی باتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن محسن بھائی اس میں اتنی جامعت ہوتی ہے اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے اور سلمان بھائی گہرائی کے مطلب نہیں پوچھنے ہم نے جی اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے جی؟ تو کہ آپ وہ جب پڑھیں بظاہر دو الفاظ ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کما تدین ہوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک معمول ہے یہ اور یہ سب جانتے بھی ہیں لیکن اس کی گہرائی پہ آپ غور کرتے چلے جائیں تو سلمان بھائی میں تو یہ ارض کروں گا کہ ایک یہ حدیث جو ہے ہماری زندگی میں سکون نافذ کر سکتی ہے سکون جی لا سکتی ہے خوشیاں لا سکتی, سکتی ہے راحتیں لا سکتی ہے اور ہمیں ایسا بندہ بنا سکتی بات بات بات ہے ایسا فرد معاشرے کا بنا سکتی ہے فیملی کا بنا سکتی ہے کہ جو خود بھی خوش رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے والا ہے کیونکہ یہ جو ایک اصول ہے کہ جو بوگے وہی وہ کاٹو گے سمپل پھر سی پھر بات ہے آپ اگر آم کی گٹھلیاں بوتے ہو تو آم کا درخت نکلے گا آپ اگر گندم بوتے ہو تو گندم ہی نکلے گی اب معاملہ یہ ہے ہمارا ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ آمال ایسے ہیں ہمارے کرتوت ایسے ہیں افعال ایسے ہیں ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جس پہ اگر ہم سے ہی دیانت دارانہ رائے لے لی جائے ہم سے بولا جائے کہ بھائی ایمانداری سے بتائیے یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں, ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا hmm. جیسے پیپر دیتے ہیں ہر اسٹوڈینٹ کو پتا ہوتا ہے درجے میں کلاس میں جب پڑھتے ہیں تو ہر اسٹوڈینٹ کو اپنی کیفیت پتا ہوتی ہے ٹیچر کو تو پتا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اسٹوڈینٹ کو بھی اپنی کیفیت پتا ہوتی ہے اور آپ भी بھی پڑھا ہے ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی پڑھا ہے درجے میں کلاس میں عموماً ایک ذہن بناوا ہوتا ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن لینی ہے فرسٹ آنا ہے اس نے سیکنڈ آنا ہے اس نے تھرڈ آنا ہے اور تقریباً یہ بات درست بھی ثابت ہوتی ہے کیوں دلست. کہ جیسی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسا اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جی نگرانی شورہ بھی تشریف لے آئے امید آشتار. تو جیسا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جیسے اس نے تیاری کی ہوتی ہے ویسے ہی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے ماشاء ماشاءاللہ آج تو ہمارے عبد الواجن بھائی بھی ہیں سلمان بھائی کیا حال ہیں وعلیکم السلام کیسے نام آپ نے تعریف کی ہے مرحبا لیکن یہ ہماری ٹیم کا حصہ تب فراہم جب بھی میں آتا ہوں آپ میری تیری میں ہوتے ہیں اللہ خیر کرے چلیں بات چاہی تھی حضر کے انسان جو بوئے گا وہی وہ اس کو کاٹنا ہے اور مہروج بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ بعض بات بندہ جو ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے اگر اس اس کے ہی دھیان دارانہ ویو اس کا لے لیا جائے انالیس لے لیا جائے تو وہ خود یہ کہے گا کہ یہ چیز باقی ٹھیک نہیں ہے مجھے اتفاق ہوا میں کسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو وہ مجھے کچھ اپنی ایکٹیویٹیز بتا رہا تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا آپ کی اگر اگر میں یہ کام کروں جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہوگی یوں کر کے میں نے ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے بر اپنی رائے دی میں نے کہا میں بھی جس طرح ایک مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں جس طرح میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کو واقعہ شریک مانتا ہوں آپ بھی وحدہ الا شریک مانتے ہیں شریعت مطالعہ کیا کام میرے لیے بھی ہیں آپ کے لیے بھی ہیں تو جو چیز میرے حق میں آپ بری سمجھ رہے ہیں اپنے لیے بھی اس کو جو ہے وہ اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں اس طرح کی بات ہو رہی تھی آپ کا ارشاد فرمائیں گے آج ہم نے اس سلسلے کا موضوع رکھا ہے کرنی کا پھل دو ہزار سترہ کا آج پہلا دن بھی ہے ایکم جنوری بھی ہے کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والسلام الحمد سید المرسلین میرے سامنے تو ڈیٹیل ہے میں کیا کروں گا ابھی آیا ہوں تو سامنے پیپر پڑے ہوئے ہیں جی جنوری سال نو کا جشن ہلر بازوں کو پارٹی سے پہلے لاٹھی پڑ گئی دوسری جانی دو گروپوں میں تصادم دس افراد زخمی کسی ملک میں انچالیس ان افراد ہلاک ہو گئے تو کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے یہاں کراچی میں بیس لوگوں کو گولیاں لگی ہو, اندھی گولوں کا شکار ہوئے بیس لوگ جن میں جو ہے وہ آ, خاتون بھی تھے یہ تعداد وہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے جی جی یہ تعداد وہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے رپورٹ جو نہیں ہوئی وہ الگ و الگ ہے اب اس کا کیا میرے تو عقل کام نہیں کرتی کہ دو سولہ کو دیکھیں دو پندرہ کو دیکھیں دو چودہ کو دیکھیں آپ بلکہ جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے میں نے پہلے بھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر یعنی کہ ہوا ہے اللہ بلا ہوتا تھا مجھے بھی پہ یاد ہے شاید کوئی ایسا سال تھا کہ ہم بھی نیو ایئر نائٹ منانے نہیں نکلتے ہوں جو مدنی ماحول میں نہیں تھے مگر اس ٹائم پر بھی ماحول اچھا تو نہیں تھا لیکن یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی اب جو چیزیں آ گئی ہیں وہ جان لے رہی ہیں زخمی کر رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا حال ہو رہا ہے میں نے وہ اخبار میں دیکھا تھا نیٹ پر کہ ساحل سمندر کا راستہ بھی کھول دیا گیا تھا اب وہاں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوا ہوگا تو اب یہ کہ بتاتا ہوں جی میں کیا ہوا یہ بھی رپورٹ ہے ہمارے پاس ساڑے سمندر پر جو ہے وہ لوگ پہنچے اور دو گروپوں میں آپس میں تو ہو گیا تو ہو گیا ہائی فائرنگ ہوئی دس براز زخمی ہو کے ہاسپٹل میں پہنچ گئے اور کیا ہونے یہ بابل مدینہ کی بات بتائیے صرف یہ کراچی کی بات بتا رہے میں یہی ارض کر رہا ہوں کہ اصل میں دو تین چیزیں ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی آپ کر رہے ہیں ان کی فیملی ہم باتوں کا فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو روکیں ایسے بھی کئی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی نہیں سنتے چلے جاتے ہو پھر بعد میں گھر میں فون آتا ہے کہ آپ کا بچہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے تو پھر گھر والے پہنچتے پھر گھر والے اس کو سناتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی منایا تھا کچھ نکلتے ہوں گے تو گھر والے صدقہ نکالتے ہوں گے کہ اللہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو تو ایک تو یہ طبقہ ہے کہ جو کچھ ماننے سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت हुआ ڈالنے پر تلا ہوا ہے اور ایک وہی پروگرام پورا ہے بچیوں کو بچوں کو سب کو لے کر نکلنا ہے تو مجھے تو جشن ہی سے اتفاق نہیں ہے ٹھیک جی ہے سال تبدیل ہو رہا ہے اپنی جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ اس جشن کی چیز کا ہے میں آج تک اس کو نہیں سمجھ سکا نعمت کا اگر کوئی آدمی بات کر بھی لے تو آدمی اگر پچھلا دیکھتا ہے کہ دو سولہ جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں یا جو اطلاعات ہیں بڑی یا سنی وہ یہ ہیں کہ دو سولہ میں اس دنیا میں بے شمار لاشیں اٹھائی گئی ہیں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک ہو جس کے اندر انتشار یا اس طرح کے مسائل نہ ہوئے ہوں اللہ اللہ. اگر میں اکنامیکلی بات کروں تو غالباً معیشت پہلے سے زیادہ نیچی آئی ہے دنیا میں اگر روزگار کے حساب سے بات کی جائے تو دنیا میں بے روزگاروں کی تعداد میں شاید اضافہ ہوا ہوگا دو سولہ میں اگر مساجد کی بات کی جائے تو مساجدوں میں نمازیوں کی تعداد کئی جگہوں پر کم ہوئی ہوگی اسی طرح اگر آپ خودکشی کی بات کریں گے تو خودکشیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ہسپتال زیادہ بنے دو ہزار سولہ میں بنے ہوں گے مگر ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ایک ہوگا ایک بیڈ پہ تین تین چار چار مریض ہم نے خود دیکھے آنکھوں کو دیکھا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مطلب معلومات کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اب قبرستان کم پڑ گئے جی پلازا بنانے کے لیے زمینیں دستیاب ہیں لیکن قبرستانوں, قبرستانوں کے لیے زمینوں کا پرابلم چل رہا ہے اچھا میرا خیال ہے شاید دو سولہ میں ہو سکتا ہے کہ دو چار اولڈ ہاؤس بنے ہی ہوں گے ماں باپ بوڑھے ماں باپ کے لیے کم نہیں ہوئے ہوں گے اگر دو ہزار سولہ دیکھے تو شاید بدکاری کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا تو اچھا یہ میں وہ چیزیں گنتی کروا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہے نا وہ بھی ہمیں ڈینائی نہیں کرے گا یعنی yani اگر میں کچھ اور پچیس چیزیں اور گنتی چوبیس چیزیں اور گنتی کروا سکتا ہوں برائی کے حساب سے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ یار یہ جو چوبیس ایٹم تم بیان کر رہے ہو یہ مطلب کہ اس سے ہمارا اتفاق ہے یا نہیں ہے لیکن یہ جو ادھر میں جو چار سو بیس ایٹمیں بیان کر رہا ہوں اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھ سے اتنا اتفاق نہ کرے تو اتنا کچھ معاشرے میں کوئی چار سو بیس والا آئٹم ہے تو کوئی چوبیس والا آئٹم ہے تو ہو ہی رہا ہے تو اب مطلب کہ جب اتنا آئٹم خراب ہے ہی تو میری تو یہ عقل کام نہیں کر رہی کہ ہم جشن کس چیز کا منا رہے ہیں دو ہی ہزار سولہ جس انداز سے گزرا اس پر کوئی ندامت ہوتی دو ہزار سترہ آنے کے لیے کوئی اچھے عزائم ہوتے اچھے مقاصد ہوتے اب آپ اور میں اگر کسی سنجیدہ گفتگو پر بیٹھیں گے تو ہلا گلا تو نہیں نہ کریں گے ہولڑ بازی تو نہیں نہ کریں گے بیٹھ کے جو بات کریں گے کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو تصویر کشی کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے اور یہ بات بھی درست ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا مذہبی رجحان نہیں ہے وہ بھی ان چیزوں سے ایگری کرے گا درست اور ایگری ہی تو کر رہا ہے وہ یہی تو کہہ رہے کہ ہمیں پریشانیاں بہت ہیں تنگیاں بہت ہیں غم بہت ہیں غم مٹانے کا ایک موقع ملا ہے اپنی پریشانیوں کو ح... چھپانے کا ایک موقع ملا ہے دور... ڈھونڈ رہے ہیں موقع میں دل... انہیں غم دور کرنے کا پریشانی دل... دور کرنے کا حالات اچھے کرنے کا روز کا پانچ ٹائم بیان کرتا ان کو موقع ملا ہے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کی رحمت شامی علیہ تو پریشانیاں دور کیوں نہ ہوں گی کہ خود رب فرمائے نا اس تقین و بصبری و شاء اللہ شاء اللہ کہ اللہ نماز اللہ اور صبر سے مدد مانگو کیا بات ٹھیک ہے تو جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے جیسے کہ مجھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نام بھول رہا ہوں کنفرم نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں ان کو سفر میں اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ سوار تھے یہ اترے انہوں نے نماز پڑھی اور پھر کہا کہ میں نے قرآن کے حقوق پر عمل کیا کہ میں نے صبر کیا اور میں نے نماز پڑھی اللہ ایک مصیبت ایک پریشانی کی ان کو اطلاع ملی کہ مصیبت و پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے دگر پر چلے جو چلے دنیا کو اچھا کرنے کے لیے حالات اچھے کرنے کے لیے نہ تمہاری دنیا کے حالات اچھے ہوئے نہ تمہارے حالات اچھے ہوئے تم نے اپنی چلا لی اب دو سترہ میں ہماری مان لوگ ایک سال ہماری مان لو کیا, بار کیا, بار کیا ہے ہماری یہ مان لو کہ آپ اپنے گھروں سے گانے باجے فلمیں ڈرامے موسیقی بند کر دیں اپنے گھر سے بے پردے کی بند کر دیں اور سارے گھر والے پانچوں نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اسلامی بھائی اگر کوئی شرع رکاوٹ نہیں تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کا ادب کریں احترام کریں آپ جی جناب لبیک میں حاضر ہوں سے آپس میں گفتگو کریں اپنی اولاد کی شریع تربیت کریں بیوی 2017 سترہ میں یہ طے کر لے کہ میں ایک بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کروں گی شوہر یہ طے کر لے کہ میں نے ایک بار بھی اپنی بیوی کے حق تلف نہیں کرنے ہیں اور اگر اس طرح کرتے ہیں پھر قصت کے ساتھ توبہ اور استغفار کو لازم کریں یہ لکھ لیں آپ نے مطلب ایک آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو سوچی جی اپنی کتاب میں کاپی میں لکھتا ہے آپ اپنے کچھ ٹارگٹس لکھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی دس چیزیں لکھ لیں دو سترہ اس طرح گزارے پھر دو اٹھارہ میں اگر آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں اور لبیک سلسلہ بھی قائم ہے اور اگر آ یہاں پر اسی طرح کبھی کسی دو اٹھارہ میں بیٹھنا ثابت ہوتا ہے ہم بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ ان تجویز شدہ دواؤں پر عمل کرتے ہیں اور انہیں پابندی کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں جو پرسکرپشن میں آپ کو اس کو دے رہا ہوں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ آپ کی اس دنیاوی پریشانیوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے اتنی ساری دوائیاں آپ نے ایک ساتھ دے دی اور وہ بھی ایسی کہ کبھی ہم نے ان کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا اب دوا ویسے ہی کڑوی ہوتی ہے ہاں تو ڈاکٹر کو کیا کریں ڈاکٹر کو تو دیکھتے ڈاکٹر تو دیتا ہی وہی ہے نا جو ہم لوگ بارہ سال سے کھاتے آ رہے ہیں اور مطلب چھ چھ آٹھ آٹھ پتے اٹھا کر دے دیتا ہے اچھا جتنی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جی دوائیں جی اتنی زیادہ وہ بنا بنا کر دے رہا ہوتا جی ہے, ہے نیلی پیلی کالی سفید یہ سب دے رہا ہوتا جی ہے, ہے پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چار الگ کرو یہ صبح لینا اور نہیں نہیں یہ, سے یہ دو جو ہے ناشتے سے پہلے لے لینا اچھا ہاں پھر یہ لنچ سے پہلے لینا یہ لنچ کے بعد لینا یہ شام کو ایک لے لی لینا یہ رات کو ایک لے لی لینا یہ سونے سے پہلے ایک لے لی لینا ڈاکٹر کو بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات جی ہے یار آپ کی تو یار اتنا زبردست مرچ پکڑا ہے نے ڈاکٹر تو چلو بےچارا مطلب اس کے نصیب اس کا ہاتھ نہیں چمتا ڈاکٹر کے بھی لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ کی کچھ حضور اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سارا سال آپ کی مانی ہے سال کے آخر میں اگر ہم جو چاہے کر لیں تو اس میں کوئی مذاکرہ تو نہیں ہو وہ لاؤ تو نہیں جس سے سارا سال ہماری مانی ہوگی نا ان شاء اللہ وہ سال کے آخر میں کرے گا ہی نہیں سال کے میں رکھتے لیے فرق پڑے گا مجھے رات ہی ایک اسلامی بھائی کا پاکستان کے باہر سے ایک سوری یعنی ویڈیو میسج آیا وہ پاکستان کے باہر ایک مسجد میں وہ کلنش مطلب اس کی داڑھی وغیرہ نہیں پوری نہیں ہے ماڈرن لڑکا ہے یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے جیسے ہوتے نا کہ ماحول سے وابستہ بھی ہوتے ہیں داڑھی بھی, بھی ہو جاتی ہے آتے ہیں چلے آتے جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں اس طرح کے ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کا ایک ہے اس نے مجھے کل رات کی بات ہے کل رات کو اس نے مجھے اپنا ایک اپنے موبائل سے کچھ بنا کر بھیجا سوئس کا منہ نہیں ہے چہرہ نہیں ہے ادھر کا ماحول بنا کے بجائے کہا کہ دعوت اسلامی نے مجھے کیا سے کیا کر دیا کہ آج 31 دسمبر 31 دسمبر ہے تھرٹی دسمبر ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں ہوتا وہ ہونے کے بجائے میں اس وقت مسجد میں بیٹھا دعوت اسلامی کے مدنی حلقے میں بیٹھا سنو تمہارا بیان باقاعدہ بیان ہو رہا تھا اور اسے بنا بھائی دعوت اسلامی نے کیا سے کیا کر دیا مجھے تو یہ آپ دیکھ لیں آپ اجتماع کی پابندی کریں دیکھیں نا یہ آپ کے تقریباً باون اجتماعات آ جائیں گے ففٹی ٹو باون ہفتے ہیں جید. اب باون ہفتوں کا ٹارگٹ لے لیں کہ ففٹی ہفتہ وار اجتماع اس کو لے لیں ففٹی مدنی مذاکرے سے زیادہ یا کم جو بھی رمضان مبارک بھی ملتے ہیں یہ لے لیں تو یوں تھوڑا سا آپ بنائیں دو سترہ کا جدول اور روز کی غالباً انیس آیات پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ دسمبر ختم دسمبر ختم ہوگا آپ کا پرانے کریم بھی ختم ہو جائے گا کم و بیش میرے, میرے جو حساب ہے اس کے حساب سے ارض کر رہا ہوں تو یہ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بات کریں آپ, آپ ہم سے بات کرے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ ہمارا بھی پرسکرپشن لے کر دیکھیں جو دعوت اسلامی نے ہمیں یہ پچیس چھبیس سال ہو گئے سکھایا ہے اچھا آپ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا کوئی بات نہیں اگلے سال پھر اور دوسرا لے لیں گے تھوڑا بہت فرق پڑے گا جو میں جو آپ کو دوائیں تجویز کر رہا ہوں یعنی yani یہ ووہانی علاج کہہ لیں آپ نیکی کی دعوت کی کی کے, کے, کے ساتھ سے لیں جو میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں یہ وہ علاج ہے کہ جس سے استعمال کر کے لاکھوں کے کئی امراض دور ہوئے گناہوں دنا. کی اور غفلت کے کئی امراض دور ہوئے اس لیے یہ ہمارا جو علاج ہے نا اس کو ہمارے کہتا ہے مجرب آزمودہ ہے ہاں مجرب ہے مجرب ہے آزمودہ ہے پریکٹیکلی ہے اور اس کو لاکھوں اسلامی بہنیں دنیا میں بسنے والی اس دوائی کی اس پرکرپشن کو جو علاج ہے گناحوں کا علاج اس غفلت کا علاج پریشانیوں کا علاج دکھوں کا علاج ہے یہ اس علاج کو دنیا کے لاکھوں اسلامی بہنیں انڈوز کریں گی دنیا کے لاکھوں نوجوان انڈوز کریں گے دنیا کے کئی بزرگ انڈوز کریں گے اور اگر بچوں کو تو چلو کروا ہی لیں گے ہم لوگ یار لگا دو لگا دیں گے تو یوں ارض کرنے کا مقصد ہے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے جو پرکرپشن دی ہے بڑی لانگ ٹرم ہے لمبے کا نام اچھا اگر آپ اس لمحے پر کھڑے ہیں کہ جہاں تاریخ بدل رہی ہے سال بدل رہا ہے تو آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا ہوگا کہ آپ گیارہ انسٹھ سے لے کے بارہ بج کے ایک منٹ تک ان دو تین منٹ میں آپ کیا کرنا چاہیں گے میں کیا کرنا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایسے ایونٹ کو اون ہی نہیں کروں گا جو ایونٹ کو اسلام نے کسی طرح بھی اپنے دامن میں نہیں لیا ٹھیک میں ایسے ایونٹ کو اون نہیں کروں کل ہم نے یہ کیا ہے پیدان مدینہ میں دراصل یہ ہم نے کوئی ایونٹ نہیں منایا ٹھیک ہمارا مقصد تو جو اس کو بنانے کے لیے جو گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں انہیں اپنی طرف لینے کا ہم نے ایک مدنی طریقہ اختیار کیا ٹھیک تو اول تو عبل واجد بھائی یہی ہے نا کہ جس پروگرام کو یا جس ایونٹ کو یا جس ایشو کو یا جس میٹر کو شریعت اپنے ہی دامن میں نہیں لے رہی میں نے کیا پڑھی ہوئی اس کی طرح منہ کرنے کی بہت خوبصورت جی ہاں نے قرآن واد کہہ دیا یا خلوف اس سلم کا ایمان والو اسلام مکمل داخل ہو جاؤ تو میں تو اپنا ہونا یہ چاہیے تھا اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اصحاب آپ کے جو ساتھی تھے جی یہ مسلمان ہوئے اچھا یہ حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت پر تھے جی اور وہاں سے یہ مسلمان ہوئے اور بڑا خوبصورت ان کا ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا اور ان کی زندگی کی بڑی تعریف ہے ہماری شریعت کی کتابوں کے اندر تو اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں یعنی شریعت مسا علیہ السلام میں شریعت مصوی میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کے دودھ پینے سے بچنا ہے जी. اور سنیچر کی ہفتے کی ان کا ایک اپنی تعظیم تھی تو اس روز شکار کرنے سے بھی بچنا ہے ठीक. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ شریعت موسا علیہ السلام میں ہفتے کی تعظیم ہے اور اس روز شکار سے بچنا ہے اور اونٹ کا گوشت سے بچنا ہے اور اونٹ کے دودھ سے بھی بچنا ہے اونٹنی کے دودھ سے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلام اسلام کی تعلیمات میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے یعنی اونٹ کا گوشت کو نہیں کھاتا تو گناگار نہیں ہے جو اونٹنی کا دوست دودھ کوئی نہیں پیتا تو گناگار نہیں ہے ہفتے کی کوئی تعظیم کرتا ہے تو گناگار نہیں ہے ہفتے کو کوئی شکار نہیں کرتا تو گناگار نہیں ہے کہ اس میں اس کو کرنا کوئی لازم نہیں کرار دیا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم شریعت مصوری کا عزرت علیہ سلام کی شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں تو یہ لحاظ بھی رہ جاتا ہے اور اسلام اس چیز کی مخالفت بھی نہیں کرتا اسلام اس چیز کو منع بھی نہیں کرتا تو دونوں پر عمل ہو جائے گا جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے اس عمل پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ کہ اللہ یا منتخلوف اس سلم میں کافا موسا علیہ السلام کی شریعت کا حکام جو تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں لہٰذا اب تمہیں مکمل طور پر اسلام و دین کے احکام پر عمل کرنا ہے جب جب جب جب جب جب بہت سور بکرا آیت نمبر دو سو آٹھ جی میں یہ پورا مضمون موجود ہے اور پھر اس کے تحت اگر ہم پڑھیں گے تو اس قدر اسلامی زندگی گزارنے کے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہماری اسلامی زندگی کوئی ہم سے سوال کرے یا تم یہ جو کر رہے ہو آیا اسلام اس کو انڈوس کرتا ہے اسلام اس کی دعوت دیتا ہے یا اسلام اس چیز کو آن کرتا ہے یا اسلام اس چیز کے بارے میں خاموش بھی ہے نہیں تو حضور ایک طبقہ ایسا بھی تو پایا جاتا ہے نا کہ جو اس طرح کے معاملات کو اسلامی زندگی میں شامل نہیں کرتا وہ تو کہتا صرف نماز پڑھنا زکوات دے دینا روزہ رکھ لینا یہ اسلام ہے باقی جو میرا اپنا پرسنل میٹر ہے میری اپنی پرسنل لائف ہے اس کو آپ کیوں اسلامی زندگی شو کر سب کا موجود, موجود ہے نا دین, دین ہے جی اسلام دین ہے, دین جی اسلام دین دین ہے دین مذہب کہتے ہیں چلنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے والی جو جگہ جگہ اللہ تعالی نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرما ہے ان دین اللہ دلہ اسلام کہ اللہ کے نزدیک دین دین اسلامی ہے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا اور اس سے پسند فرما لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو میں تو ہر آقا کے امتی سے عاشق کے رسول سے مسلمان سے بات کر رہا ہوں جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین محض ایک عبادات کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے آپ جو نکاح کرتے ہیں تو آپ کس کے طریقے میں نکاح کرتے ہیں دین کا طریقے اسلام کوئی اسلام کا دین کا طریقہ ہے آپ کی آپ اگر تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سود لوگ نہیں کھاتے لیکن میں سود کھانے والوں کو بھی یہ پوچھتا ہوں وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یار ہے تو ناجائز جائز حرام بس کس چیز نے حرام کیا اس کو اسلام نے تجارت سے اس کا تعلق ہے آمدنی سے اس کا تعلق ہے سود تجارت نہیں ہے سود بے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو قرآن واضح کہہ دیا سود میں ریبا اور بے میں فرق قرآن नहीं خود کر رہا ہے اچھا جو اب یہ تجارت کے لے لیجئے دھوکہ لے لیجئے ملاوٹ لے لیجئے یہ کرنے والے کو کیا نہیں پتا کس چیز نے اس کو ناجائز اور حرام کی طرف آمادہ کیا ہے کہ میں کر تو غلط ہے مگر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو چیز قبول کر رہا ہے یہ کیا ہے اسلام ہے دین ہے کہ دین اور اسلام کی باتوں کے اوپر یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ماں سے یہ بدتمیزی کر دیتا ہے تو اس کو کس چیز نے افسوس کیا اسلام اور دین ہے تو گھر میں جائیں بازار میں جائیں اچھا پڑوسی کے ساتھ گھوسنے سلوک کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا آدمی ہے تو دین اور اسلام نے تو سکھایا ساری چیزیں تو ہمارا دین یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے قرآن پورا ضابطۂ حیات ہے چاہے وہ ہمارا کیوں پر میٹر دیکھے نا قرآن کریم سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا ان نمل مینون اخوت المسلمان بھائی بھائی ہیں یہ پورا ایک یہ دو جملے یہ دو لفظ پورے آپ کی پوری مسلم اور مسلم کمیونٹی کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ میرا اللہ اللہ ان نمبر ممینون اخوتن ہمیں پیدا کرنے والے رب نے کس کو بھائی بھائی کہا ہے مسلمان مسلمان یہ اللہ کرے مدنی پور سماج میں آ جائے ہمارے پیدا کرنے والے رب نے کہا ہے کون بھائی بھائی ہیں مسلمان ان نمبر مسلمان بھائی بھائی ہیں جو مسلمان ہوگا میں اس کو بھائی بولوں گا سبحان کہ یہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے جس کو میرے رب نے فرمائے گا یہ تمہارا بھائی ہے وہی میرا بھائی ہے باقی میں ہر ایڑے گیرے ہتھو گیری کوئی اپنے اس رشتے میں شامل نہیں کروں گا صحیح صحیح تو مسلمان بھائی بھائی ہیں پھر اس کے بعد پوری مسلمان کو کیسے رہنا ہے آپس میں کیسے وقت گزارنا ہے گیبت سے بچایا بدگمانی سے بچایا تجسس سے بچایا ہزار چیزیں ہیں جو نافت کا حکم عطا فرمایا خوشبو لگانے کا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا آقا کی سیرت موجود ہے اچھا سبحان سبحان یہی دین ہے یہی قرآن ہے جو میں کہہ رہا کہ لقت کا نہ لکو فی رسول اللہ اسفۃ الحسن تمہارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے عمل, عمل ہے ان کی زندگی رول ماڈل ہے اب آکا کی زندگی دیکھیں گے تو ان تمام زندگی گزارنے کا کون سا ایسا شعبہ جس میں آکائے دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی نہیں کرتی تو हाँ. یہ جو میں ارض کر رہا ہوں یہ میں نہیں سمجھتا کسی کو اس پر سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی میں اتنی ضرور بات کروں گا ہمارے ناظرین سے اتنی ضرور بات کروں گا جو نہیں کر سکتے نا مانے کہ میں نہیں کر سکتا آپ اپنی غلطی کو دین نہ بنا دو वाँ. آپ اپنی غلطی کو اسلام نہ بنا آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں مسٹیک کبھی جسٹیفائی نہیں کی جاتی اٹس کمپلیٹلی رونگ وے آف لائف کبھی بھی مسٹیک جسٹیفائی نہیں کی جاتی ہے مسٹیک مسٹیک ہے ایکسپٹ کی جاتی ہے جسٹیفائی نہیں کی جاتی یہ بھی بتا دو مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے مسٹیک بائی انٹینشن نہیں ہوتی جو کسادن کی جائے جو ارادتن کی جائے وہ مسٹیک نہیں ہے وہ آپ نے باقاعدہ اٹینڈ کیا ہے تو مسٹیک بائی مسٹیک ہے اس کو ایکسپٹ کریں غلطی قبول کریں اور مانے آپ کا بیٹا آپ کے سامنے غلطی قبول نہیں کرتا آپ کو کتنا ہوتا ہے آپ کے ربے قریب کی بارگاہ میں آپ اپنی غلطی قبول کریں یا اللہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں میں تیرا نیک بندہ نہ بن سکا میں جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بندہ نہ بن سکا میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں ارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا راستہ کھلا رکھو یہ نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ چیز کر بھی رہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینا دوری کہ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہ کریں اس طرح ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے حصور تو کرو یار بندوں کے آگے تو اطلاع پھرتے ہو تک کرتے پھرتے ہو اپنی مطلب کہ وہ واوا کاند سے آپ کو فرصت نہیں ملتی اللہ کے حصور تو آج کرو کہتے ہیں سنا ہے ولّہ عالم آپ مولانا ادر آتے ہیں چاروں چاروں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجھے سنا ہے کہ فرعون تنای میں تنا میں اپنے رب کے حضور حرض کرتا تھا سنائے میں نے جی, ایسا, ہی ایسا ہی ہے سنائے ہم نے بھی سنا ہے پڑھا نہیں ہے مطلب وہ بھی اس چیز کو مانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں مگر لوگوں کے آگے رب بنا پھرتا تھا جی. تو یہ چیزیں جو مطلب جی. اپنے رب کے حضور تو مطلب اپنی پوزیشن اچھی کر لو جی. مطلب پوزیشن بول رہے اپنی اوقات کو قبول کر لو جی. کہ میری اوقات یہ ہے اللہ تم پر رحم کرے گا رحم کرنے والا اللہ ہی ہے حالات اللہ ہی اچھا کرے گا اللہ کے حضور آجزی کرو انکساری کرو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو میں ارض کر رہا ہوں آپ کے قلب کی کیفیت کو بدل دو کہ یا اللہ میں نے اپنی غلطی مانی تو مجھ پر رحم کرتے ہیں حضور آپ کی بات بالکل حق سچ درست ہے پرابلم یہ ہے کہ اسی معاشرے کے افراد ہیں ہم بھی Hmm. اب یہ معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے بسا اوقات ہم یہ اسٹینڈ نہیں لے پاتے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کی مخالف سم چلیں معاشرے کا ایک بہاؤ ہے ہم اس بہاؤ میں بھیجاتے ہیں اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں کریں یوں کریں یوں کریں دل چاہتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سوت کور سے بھی پوچھے سوت کیا ہے تو وہ کہ بھائی ناجائز ہے وہ ایگری تو کر رہا ہے لیکن وہ اسٹینڈ نہیں لے پا رہا وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے تو اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ جاؤں گا مجھے افراد چھوڑ دیں گے مجھے مارکیٹ چھوڑ دیں گی میں سوسائٹی سے کمیونٹی سے الگ ہو کے نہیں جی سکتا جی جینا ہے اس زندگی میں جینا ہے کس نے بولا یار کس نے بولا بھائی میں نے کب بولا یا کیوں لے رہے ہو اس طرح اپنے اوپر نہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں ساری چیزوں سے یہ ہلڑ بازی ہے اور آتش بازی ہائی فاری وغیرہ یہ ہو ہی رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کے اور دیگر جو ممنوعات ہیں سے بچنا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں میرے محلے میں ہو رہا ہے تو میں کتنے نکلے جی کتنے نکلے کرنے کے لیے چلو کو کراچی بابل مدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں کموں میں دو کروڑ کی آبادی کا شہر یہ کہلا تھا کتنے لوگ نکلے ہوں گے نکلے تو کتنے جنے ہزار دس ہزار بیس ہزار کتنے لاکھ نکلے ہوں گے دو سے دو لاکھ نکلا ہوگا کتنا نکلا ہوگا ٹھیک ہزار نکلے ہوں گے دس ہزار نکلے ہوں گے دو ہزار نکلے ہوں گے تو کٹے ہوئے کون ہیں سوسائٹی سے یہ کٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے تھوڑی پسند کر رہے ہیں ہماری بات کو پسند کر رہے ہوں گے کہ یار بات صحیح کر رہا ہے کل رات جس کا بچہ ڈر کے ہمارے اڑ گیا ہوگا وہ ہماری بات کو پسند نہیں کرے گا کہ یار یہ موالی علی موالی ہولڑ باز قسم کی بات ہے بےہدا قسم کے جو لوگ ہیں پٹاخے دنیا کی تمیز ہے نہ دین کی تمیز ہے یہ کرنے والے کسی بھی کسی تمیز کی کسی تمیز کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہوں گے اور یہ آتش بازی کا میں جب رات کو مدرمے کے بعد گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں انہوں نے ایک لوہے کا وہ پکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ آتش بازی کا سامان اوپر بندھا ہوا تھا میں گاڑی میں تھا وہ نکل گیا آگے یعنی وہ اس کو چنائیں گے غیر سے بات ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھ میں پٹاخہ پکڑ کے چلا رہے ہیں جسے فخر کے دور پر مجھے کس طرح دکھا دیکھو میں ہاتھ میں پٹاخا پکڑ کے چڑھاؤں گا اس نے ہاتھوں میں پٹاخا اس کا یہ پورا جہن اڑ گیا یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ پٹاخے کی جو نچلی جگہ ہے اس پہ اس میں بارود نہیں ہے یہ خالی اس نے یوں پکڑی ہوئی ویکن چلتا ہے چلایا پٹاخا اس کے پورا اس کا اڑ گیا تو اس طرح کے معاملات یعنی دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس آتش بازی سے آگ لگ رہی ہے لوگ زخمی ہو رہے ہیں کسی کے گھر میں جو ہے وہ گولا پھینک دیا گولا چلایا وہ کسی کے گھر میں گر گیا جا کے ان کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگ گئی اس طرح کے معاملات دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی کیوں کر رہے ہیں میں آپ کی باتیں سن کے سوچ رہا تھا بے وقوفوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے میں جن جن لوگوں کو ہم معذرت کے ساتھ برا نہیں ماننا مدد نازری لیکن شاید میری بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ احساس وحساس ہو جائے میں میرے نزدیک وہ شخصی میں بے وقوف نہیں بول رہا چلو عقل مند نہیں ہے بات تو وہی ہے تو عقل مند نہیں لگتا مجھے کہ جو سگریٹ کی ڈبی پر دیکھ رہا ہے کہ یہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے یہ موت کا سبب ہے وہ پھر بھی سگریٹ پی رہا ہے وہ منہ بھی بنا ہوتا ہے منہ بھی بنا پتا پتا ہوتا, پتا پتا ہوتا پتا ہے کینسر والا یعنی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے کہ جی. جس نے اپنے پروڈکٹ کے اوپر لکھا جی. ہوا ہے کہ مجھے استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا اور دنیا میں یہ پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بک رہا ہے اور ہر دفعہ اس کی سیل بڑھتی ہے اس کے برانڈ بڑھتے ہیں اور ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے والا میزاؤ سطح پہ ریوینیو کا ایک بہت بڑا حصہ جو حصہ حاصل ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جب جو لوگ سگریٹ پر لگے ڈبی پر لگے کینسر کا منہ دیکھ رہا اس کو کیا پتا بارود کے وہ پٹاخے کے نیچے بارود ہے یا نہیں ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور فال میں کوئی ایک دو دفعہ کرے گا یہ تو روز کی بیچ جاتا ہے اگر میں اپنی بات بتاؤں سب رات روڈ پہ جاتے ہوئے میں ڈر رہا تھا کہ اتنے پٹاخے اور گولیاں چل رہی ہیں خدا نہ کرے کہ گولی اس طرف کا رخ کر لے اپنی بلڈنگ کی چھت پہ میں پریشان تھا تو آپ نے جو بات فرمائی وہ درست فرمائی کہ دو تین فیصد لوگ ہیں جو کرتے ہیں بقیہ پوری قوم سے ڈر رہی ہوگا ایک فیصد رات کے اس لمحے میں ڈر رہی ہوتی ہے یہ بات آپ کی مطلب آپ نے پڑے گا بات ہے کیوں کریں گے تھوڑی بیٹھے اچھا آپ کی بات درست ایک یا دو فیصد ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے اٹھانوے فیصد ستانوے ننانوے فیصد جو افراد ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے کل ایک بہت اہم کام تھا ایک اسلامی بھائی کے ساتھ مدنی مشورہ کا مطلب ایک کام کے سلسلے میں جانا تھا تو ان کو میں نے فون کیا تقریباً ساڑھے बजे के کے جو ہے نا تو پھر جو نا یہیں پہ بیٹھ کے گھر پہ تھا میں تو مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا الحمدللہ تو وہ آپ آ جائیے گا لیکن پھر مجھے خیال آیا تو ٹائم ایسا یہ نکل کر آئیں گے اور وہ پرابلم ہو جائے گی دراصل ایک مسجد کے لیے جگہ لیے اس کی پیمنٹ کرنی تھی تو کل پرسوں میں جو نا اس کو فائنل کرنا تھا اس لیے ایمرجنسی وہ تھا تو پھر میں نے دوبارہ فون کیا میں نے آپ دیکھ لو بھائی حالات دیکھ لو آنا ہے تو آ جانا تو پھر صبح پہ رکھتے ہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ پریشان ہے ستانوے اٹھانوے فیصد تو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام اور دین اور شریعت کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو چند لوگوں کی وجہ سے جیسے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے दी. اگر ہم اس برائی کرنے والے کو نہیں روکتے نا نہ تو نہ روکنے والا بھی اس پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو پریشانی آنے والی ہوتی ये, ये ہے یہ ایک اصول ہے یہ اصول ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا یہ پرنسپل ہے انہیں بدلا نہیں جا سکتا تو اب یہ کہ آپ دو ہزار سترہ آ گئے اب جو ہونا تھا کل رات ہو چکا اب جو کچھ ہو سکتا ہے آگے اس کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ صرف یہ آتش بازی اور یہ فائرنگ صرف اکتیس دسمبر نہیں ہو رہی ہے हुँ. یہ روزانہ یہ تقریباً آئے دن شادی کی راتوں میں بھی ہو رہی ہے میرا رو گھر رو جگہ ہے نا تو اگلی گلی میں شادی حال ہے اب یقین کریں گے بہت ازمائش ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے ایک دفعہ رات کو تین بجے ہماری پوری فیملی ہوگئی اب یہاں تو ہوٹے یہاں بدلو یہ قوم نہیں بدلتی تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک وہاں بنا رہے تھے تو اس میں بھی یہی فائرنگ شروع ہو گئی تو میں نے سمجھے میں نے کہا کیا خیر تو ہے یہ سات ہال ہے تو یہاں یہ اب تھوڑا حالات چکے بابل مدینہ کہ اچھے ہو گئے نا تو فوراً آتیش بازی پہ جاتا ہے پہلے شادی میں بھی فائرنگ ہوتی ہے ایسی جگہ شادی حال جہاں ہوگا نا اس کے برابر والا جو گھر ہوگا اس کی ویلو پراپرٹی کی ویلو کم ہو جاتی ہے اب نا اب کم ہو جاتی ہے کہ یار یہ گھر لیں گے نا کوئی بھی لیتا ہے وہ مذہبی ذہن رکھنے والا فرض لے یا برس لے وہ نہیں لو دونوں کو ہے نا ہاں <laughs> بولانا بھی دونوں کو ہے تو وہ نہیں لیتا کہ یہ تو آتیش بازی تو چلو جو ہوگی وہ دس پندرہ منٹ کی ہوگی نہیں تو وہ ڈھول ٹپکا اور جو گانے شانے چلیں گے وہ پریشان کرتا تو یہ جو چیز ہے یہ صرف سال کے ایک بار نہیں ہو رہی ہے یہ پورا سال ہو رہی ہے میں مدنی التجا کروں گا انگلش میں بولو تو مدنی ریکویسٹ کروں گا اور نارمل بولو تو ریکویسٹ کر رہا ہوں التجا کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا ہے یعنی ہمارے یہاں بعض ممالک ایسے ہیں جن میں کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک سائلنٹ زون کر دیے جاتے ہیں وہاں کسی قسم کی شور کی یا اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی جاتی اس لیے مہربانی کریں جو آپ کا کام ہے برائے کرم اس کو انجام دے ارے ماشاءاللہ اللہ آ گئی بھائی اس کی خود لے کے آ جائیے کسی بھی آ گئی تو یہ جو طریقہ کار جو رائج ہے اب جیسے ہول بند کرنے کا ٹائم ہے ہمارے یہاں تو اب ہال بند ہوتا نہیں ہے یہی سنا ہے ابھی میں حال میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو تب مجھے پتا چلا کہ ہال بند ہونے کا یہ ٹائم آیا ہے آج کل تو میں نے کہا بند ہو جاتے ہوں گے بولے نہیں بند ہو جاتے کچھ چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو گاڑی آ کھانا کھا جاتی ہے بڑی ہوتی ہے تو آ کر پیسے لے جاتی ہے تماشا مچایا ہوا ہے جب تک کہ یہ رشوتوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت کوئی قانون نافذ ہونے کی صورت بازار اتنی نہیں بنے گی تو ہم ہی درست ہو جائیں ہم ہی صحیح ہو جائیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدنی چینل کے ناظرین کال بالکل بڑے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ پران بھائی کرنی کا پھل کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کا پھل کیسا بڑے کہتے ہیں جی کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا جو جو بوئے گا وہی وہ کاٹے گا تو جو نیکیاں بوئے گا وہ نیکیوں کا درخت پائے گا جو برائیاں بوئے گا وہ برائیوں کا پھر بوجھ نہیں اٹھا سکتا بہرحال اپنے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ماشاء ماشاءاللہ آپ کی گفتگو ہی اسلحہ کا باعث ہے تمام بھائی بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں ہر پروگرام چوبیس گھنٹوں میں جو جو پیش ہوتا ہے مدنی چینل پہ وہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور جو توبہ کی توفیق مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے حقیقت یہ ہے حدیث پاک کا بہت پیارا اکس پیش کرتی ہے دعوت اسلامی ماشاء اللہ حوصلہ کا بہت بہت شکریہ اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شرا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ کو کون کون سے کھانے پسند ہیں رشاد فرما دیجیے جو آم پہ انسان کھاتے ہیں جو پسند ہے آپ نے ایک بات کہی تھی مجھے مجھے یاد ہے ہم جب مجھے جب شارت ملتی تھی آپ کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ربی البل شریف میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا بعض اوقات تو ایک موقع پر آپ نے ایک بات کہی کہ امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد میری بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اسی میں آپ نے ایک اور بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ پہلے میں ایسے نہیں کرتا تھا یہ نہیں کر اب میں یہ کھا لیتا ہوں میں تو بتا ہی دوں گا ان شاء اللہ اس کو دیکھو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرنا اس میں اور مدنی چینل پہ وہ بات کرنے میں اس میں فرق ہے مدنی چینل میں بیٹھا ہر شخص شاید اس بات میں دلچسپی نہ رکھتا ہو کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے کیا کھانا پسند نہیں ہے تو الگ الگ کمٹی الگ الگ کیٹیگری ہمارے سب مدنی چینل پر خوراک کے اعتبار سے انسان کی मैं मैं امن بات ہو وہ, وہ بتا دیں یہ فائدہ ہوگا میں مثال دیتا ہوں کئی ایسی سبزیاں تھی جو میں نہیں کھاتا تھا اب سنت کی صحبت مارنے کے بعد الحمدللہ کئی ایسی سبزیاں ہیں جس کے کھانے کی میری عادت ہو گئی ہے میں نے سبزی کی مثال آپ کو اس لیے غریب کا بھلا ہو جائے صحیح تو سب کا بھلا کر دینا فروٹ غریب بھی کھاتے ہیں امیر بھی کھاتے ہیں فروٹ بھی کھاتے ہیں لیکن فروٹ مہنگا ہے یار چلے کیا فروٹ کیا نہیں کھاتے جی کیا کھانے تھے وائٹ کرنے عموماً ہر چیز کھا ہوں جو بھی حلال طیب ہے شریعت جس کو کھانے کی اجازت دیتی ہے نارملی ہر چیز کھا لیتے ہیں اس میں ہمارے بھی سیکھنے کا مضنی پھول ہے کہ انسان کو جو ملے وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر کے وہ کھا لینا چاہیے اور کھانے میں جو ہے وہ ایپ نہیں نکالنے چاہیے یہ جو مہروز بھائی کا سوال تھا کیا نہیں کھاتے اس پہ نگرانی شرح کا جواب تھا یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا مدنی فوٹ مدنی چل رہی بات بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے بینگن نہیں کھائیں گے تو ٹینڈے نہیں کھائیں گے تو سبزی نہیں کھائیں گے تو یہ فروٹ نہیں کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی اس میں وہ ایشو نہیں ہے لیکن اگر کبھی وہ گھر میں پک جائے تو اس پر مدنی میں اس کی ایک گھریلو اگر مدنی گئے تو مدنی ان کو ایک باہر بتاتا ہوں جی ماشاء اللہ کہ پہلے کھانے کا ایسا مزاج نہیں تھا لیکن جب سے یہ مزاج تبدیل ہوا ہے اب میری یہ مدری منی ہے نا سمیا میرا خیال ہے میرے گھر میں سب سے پسند سے اور وہ شوق سے, سے رغبت سے, سے اگر کوئی سبزی کھاتی ہے تو یہ کھاتی ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو چونکہ اب یہ بچپن سے دیکھ ہی رہی ہے کہ جب بھی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں سبزی کھاتا ہوں تو اس کو بھی کھلاتا ہوں تو سب سے رغبت جس کو میرے گھر میں سب سے رغبت کسی کو سبزی کھانے میں بچوں میں ہے تو اسی کو ہے نا ہاں تو بولتے ایسا منع کر دیں کرتی ہوں نا ہاں تو گم جیسے بچے بھنڈی نہیں کھاتے بینگن نہیں کھاتے اس طرح کی کئی چیزیں سبزی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے تو یہ الحمد للہ ہمارے گھر میں پکے تو کھا لیتی ہوں نا ہم نہیں کھا لیتے جی ہمارا ہمارا انداز ہونا چاہیے اور بچوں کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے جی اگلی کوشش یہ میں نے اس لیے ارج کی کہ وومن گھر میں والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے یہ نہیں یہ نہیں کھاتے بالکل ہوتا اس لیے میں نے یہ ارج کیا کہ اگر آپ بچپن سے ہی وہ کھانے اور بچوں کو کھلانے کی اچھا شروع میں بچہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا نہیں کھانا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اچھا کیا کھاؤ گے بیٹا یہ بتا دو یہ کہنے کے بجائے جو پکا ہے نا وہ کھلائے اب بھی سے فرمائشی فورام تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن جب تھوڑا ٹائم ہو جائے گا نا پھر یہ فرمائشی فورام آپ کو چوبے گا اب جو ماں بولے گی کہ میں کیا سب کے لیے گھر میں الگ الگ پکاؤں تو جو پکا ہے نا وہی بچوں کو کھلانے کی عادت بنائے شروع میں تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہوگا لیکن آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے ایک ہی ڈش کئی طریقوں سے پکتی ہے تو مختلف ڈفرینٹ انداز تو پکا کر بھی اس کو عادی بنایا جا سکتا اب وہ تو ہمارا <laughs> شوبھا <laughs> نہیں ہے نا شادی کرنے سے پہلے آپ کو معلومات لے لینی چاہیے اگلی کال دیجیے میں بات کر رہا ہوں لاہور سے محمد عثمان مسعود نام ہے میرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر کبھی بات کر رہے تھے تو میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہولڑ بازی وغیرہ چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور یہیں کہ جو چار جو بیٹھے ہیں حضرات انہوں نے یہ بات کی کہ ملک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں ہم اپنی سم کو چینج نہیں کر سکتے اب یہاں پہ سود کے حوالے سے جس طریقے سے معاملات ہیں کہ سود جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں ہم کس طریقے سے کیونکہ باہر کے اداروں سے ہم پیسہ لے رہے ہیں اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کس طرح ہم اس سے کیسے ہم بچا سکتے ہیں کہ وہ بچ ہی نہیں سکتے ہم دیکھیں وہ ڈائریکٹلی آپ تو قصوروار نہیں ہے نا اگر کوئی اس طرح کا نظام یہاں یا کہیں بھی دنیا میں رائے تو ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی ہم اس چیز کو برا جانے اس چیز سے خوش نہ ہو عوام کو عوام کے لیے جو حدیث پاک میں ایک معیار یہ بنایا گیا بتایا گیا ہے کہ وہ برائی کو دل سے برا جانے اگر برائی ہم ختم نہیں کر سکتے برائی کو مٹا نہیں سکتے تو ہم کم از کم عوام اس قدر ہمارے لیے تو رعایت دی گئی ہے کہ ہم برائی کو دل میں تو برا جانے نا اگر یہ جی ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے لیکن آپ برائی کو برا جانے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نہوس سے ہمارے ملک اور ہماری قوموں کو آزادی عطا فرمائے آمد. اب مطلب کہ ایک تو آزادی وہ ملی ہے جو ایک ملک کی آزادی ہوتی ہے لیکن کئی ایسی برائیاں ہیں جن سے آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے لا, لا, لا. وہ آزادی بہت ضروری ہے جس اس آزادی کے لیے جو غلامی کی زندگی سے آزادی کے لیے جس طرح ہم نے قربانیاں دی کوششیں کی اسی طرح ان بڑے بڑے اور غلیظ قسم کے اور تباہ کن قسم کے جو گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں جس سے ہماری ریاستیں ہماری قومیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بچنے اور ان سے آزادی پانے کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی ہوگی اور وہ قربانی یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں آپ یہ کام شروع تو کریں میں بھی یہاں بیٹھے اگر یہ میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا مدنی چینل پر یا چینل پہ بیٹھ کر اگر میں بحث کرتا ہوں یا ڈیبیٹ کرتا ہوں یا کسی برائی کو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو میں نے کو اپنا کام پورا کر دیا دعوت اسلامی صرف چینل پہ بیٹھ کر برائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی برائی کو نشاندہی نہیں کرتی اور صرف برائی پر ہم تبصرے نہیں کرتے نہیں ہمارا بالکل ہمارا انداز ہمارا کوس بالکل ڈفرینٹ ہے الحمدللہ ہمارے لاکھوں اسلامی بھائی ہیں معاشرے کے اندر جو ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے سوسائٹی میں اور اسٹریٹ لیول پر کام کر رہے ہیں برائی ختم کرنے کے لیے صرف بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لینا بات کر لینا جناب یو ہے یوں ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اور خود مطلب کہ نہ جو کر سکے خیر خواہ خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے جو ہم جو بندہ خود اپنے آپ کو اسلح نہیں کر سکتا جو خود کو آج تک تمیز والا نہیں بنا سکا وہ معاشرے میں تمیز کا بیچ کیا بوئے گا تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں نہیں کرتا خالی صرف اور صرف بیٹھ کر ہم برائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور برائی کی نشاندہی اور برائی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے بلکہ یہ تحریک پریکٹیکلی برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ممالک کے اندر پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اور اسلامی بھائی روزانہ والنٹری طور پر اس کام کو کرنے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں جا وہ جاب بھی کرتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں فیملی ممبر بھی ہیں بچے بھی ہیں جوائنٹ فیملی بھی ہے انڈیویجل فیملی بھی ہے بیچلر بھی ہیں میرڈ بھی ہیں ہر سطح پر ہیں اور کچھ تو بالکل مذہبی طور پر آگئے جو مساجد سنبھال رہے ہیں مدارس سنبھال رہے ہیں جامعات المدینہ سنبھال رہے ہیں یہ پورا ایک الگ پیٹرن ہے اور دوسرا ٹوٹلی totally ایک عوامی لیول پہ دیکھیں جو اس طرح نہیں ہے اپنے مطلب دیگر انہوں نے اکنامکلی اپنے معاشی ذرائع استعمال کیے ہوئے ہیں ایون کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے آپ کو میں بالکل بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یعنی گراس روٹ لیول پہ جا کر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے مطلب ہم اگر کہیں کہیں پر کسی شخصیات سے جا کر پرسنالٹی سے جا کر سے جا کر اگر وہاں پر ہم نکی کی دعوت دے رہے ہیں تو ایک عام گلی کی مسجد کے اندر موجود ایک عام رہنے والے مسلمان ایک عام رہنے والے فرد پر بھی نیکی کی دعوت دی جا رہی اللہ ہے جس طرح ان کو مدنی کافلوں میں سفر کا کہا جا رہا ہے اس طرح ہر سطح پر مدنی کافلے سفر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا میں یہ بات عرض کر لینے دے مجھے کہ محض ڈبیٹ کرنے سے یا باتیں کرنے سے مسائل یوں حل نہیں ہوتے مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی آنا پڑتا ہے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے اس کے لیے سیکریفائز کرنے پڑیں گے قربانیاں دینی پڑیں گی اپنی فیملیز کو کچھ سیکریفائی کرنا پڑے گا اور اپنی دنیاوی آسائشوں کو دنیاوی آرائشوں کو سیکریفائی کرنا پڑے گا حدیث پاک بڑی واضح ہے جس کا خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اپنی دنیا بناتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے اور جو اپنی آخرت بنائے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے تو کیا فیصلہ کیا کریں باقی آخرت رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو آخرت تو آخرت باقی رہنے والی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے یہ ختم ہونے والی ہے کہ یہاں پر موت ہے یہ بھی ایک ریزن ہے ٹھیک اچھا آپ نے ابھی جیسے ایک سینیریو بنایا کہ دعوت اسلامی اسی طریقے سے ان شوبہ جات میں کام کر رہی ہے آپ کی جو گفتگو کا محور تھا وہ تو مدنی چینل کے ناظرین نے سماپت کیا لیکن آپ کیونکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے نگران بھی ہیں اور تقریباً شوبہ جات اور اسلامی بھائی کارکردگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو پہنچتی ہیں جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی فیلنگ کیا ہوتی ہے میرے میری فیلنگ یہ ہے کہ اس مرکزی مجھے شورا کے ساتھ میں حاضر تھا میں بالکل کھل کر بات کر دیتا ہوں ہم بیٹھے ہوئے تھے ارض کہہ رہا تھا کہ مجھے میری تحریک کے وابستگان پر فخر ہوتا ہے کبھی اللہ اللہ کبھی میرا دل, دل بھر جاتا ہے سبحانتظر. پاکستان سے دنیا بھر کے اسلام بھائیوں سے میں خاطب تھا جو کام کرتے ان کے لیے ہوتا ہے نا بھر جاتا ہے کہ انہیں رمضان مبارک کہتے ہیں تو وہ رجب و مرجب سے لگ جاتے ہیں مدنی احتیاط کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کے لیے تیاریاں کرتے ہیں تو ان کو پھر کہتے ہیں تو مدنی مذاکرے کی تیاریاں کرتے ہیں بارہویں کا مہینہ آتا ہے تو بارہویں کی دنیا بھر میں تیاریاں کرتے ہاں ہیں بکرا آتی ہے تو کھالے جمع کرنے کے لیے یہ تیاریاں کرتے ہیں پھر جناب یہ دیگر مواقع آتے ہیں ان کو بولو کہ ہفتے میں علاقہ دورہ بریکی کی دعوت دینی ہے تو وہ کرتے ہیں ہر تین دن, دن مدنی قافلے میں تو ہر بارہ ماہ میں ایک مرتبہ ہر ایک ماہ مدنی قافلہ وقف مدینہ ہو رہے ہیں بارہ ماہ دے رہے ہیں ہمارے تربیت اجتماع ہوتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں ہمارے دیگر مدنی مشورے ہوتے ہیں اس میں یہ سفر کرتے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں رات بعضوں کا تاخیر کس بازوں کو ہو جاتی ہے صبح ان کو کام پر جانا ہوتا ہے یار گیت جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو پیسے دے بھی دینا یہ ہر کو تو پیسہ لیتا نہیں ہے صحیح بات اگر ہم ان کو پیسے دے بھی دینا تو ان کے اس کام کرنے کا وہ بدل نہیں ہے ان کے وہ اچھا جن کو جو پیسے لے بھی لیتے وہ بھی ان کا کوئی ایوز نہیں ہے بدل نہیں ہے لاکھوں لاکھ وہ اسلامی بھائی ہیں جو یہاں سے گھر سے یہاں تک دفتر سے مدنی مشورہ یا مدنی مرکز آنے تک کا پیٹرول تک کا پیسہ نہیں لیتے یار ایسے مہنگائی کے دو یہاں کوئی ایک منٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے پروفیشنل آدمی سے بات کروں تو بولتا ہے گھنٹے کے اتنے روپے لوں گا میرا اس سے بڑا پروفیشنل اسلامی بھائی ہے کون سا جو دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے یہ پروفیشنل ہے میرا اسلامی بھائی پیشہ وارانہ صلاحیت اس کے اندر مطلب پروفیشنل آدمی صرف ایک تعداد ہے پروفیشنل کے میں سب کے نہیں کہتا جو آ کر صرف بیان کر کر یا ایک لیکچر دے کر چلی جاتی ہے چینج کر کے نہیں جاتی میرا اسٹائم اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں بیان کر رہا ہوتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر تبدیلی لے کر دکھا دے رہا اتنا بڑا پروفیشنل آدمی کہاں سے لے کر آئیں گے وہ دعوت اسلامی نے پیدا کی آپ نے ذمہ داران کا بارہ سیر خون بڑھا دیا کم بات تو آپ نے ایسی کر دی باقی میرا خون بڑھ گیا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اگر یہ چیز شامل نہ کی جائے یہ تو آپ کے جذبات ہم نے سنے تو ایسی کیفیت ہے اور آپ امیر اہل سنت کے قریب رہتے ہیں امیر علسنت کے اس حوالے سے جذبات سنتے ہی رہتے ہیں مدنی مذاکروں میں بھی سنتے رہتے ہیں صوتی پیغامات میں سنتے رہتے ہیں لیکن آپ قریب رہتے ہیں تو امیر علسنت کے حوالے سے تحریک امیر سیدھے کے ادھر تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں ساری دنیا کہتی ہے کہ امیر سنت چلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ میرے اسلامی بھائی چلا رہے ہیں تحریک ایک اصول ہے تحریک متحرک کارکن سے چلتی ہے دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسلامی بھائی عطا کیے ہیں جو تحریک کو لے کر دعوت اسلامی کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں جانے کا جذبہ رکھے ایسے سینکڑوں اسلامی بھائی تو ہیں ہی جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کو فون کیا جائے کہ فلاں ملک جانا ہے فلاں شہر جانا ہے تو آپ آ جائیے تو وہ شاید یہ نہیں کہیں گے کہ میں ذرا سوچتا ہوں الحمد للہ وہ یہ کہیں گے کہ کب آنا ہے کتنے بجے آنا ہے کیا حاضر ہوں حاضر للہ یہ تحریک اتار کے ساتھ چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام بھائیوں کو خوش رکھے کہ امیر سنت کی خواہش کے مطابق انہوں نے مرکزی مدی سے شورا کے جھڈے کے نیچے خود کو جمع کر دیا یہ ہماری مطلب کہ ہمارا یہ مدنی مرکز ہے اور ہم اس کی آواز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ باپا نے شروع سے کہہ دیا ان کی آواز میری آواز ہے یہ دور اندیشی ہے یہ ایک لیڈرشپ سکلز ہیں جو امیر سنت کو اللہ تعالی نے عطا کی ہے یہ وہ لیڈرشپ اسکلس ہیں جو بہت دور تک کہ اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تحریک کو لے کر چلنے کا بالکل بالکل ورنہ تحریکیں افراد پر ختم ہو جاتی ہیں مگر جس تحریک کو نظام دے دیا جائے نا وہ نظام کے ساتھ چلتی رہتی ہے امیر سن دعوت اللہ اللہ دا اسلامی کو نظام دے دیا اور ماشاء اللہ دنیا میں کروڑوں وابستہ ہیں دعوت اسلامی سے اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی زبردست مدنی فل بیان ہو رہے ہیں اور واقعی یہ موٹیویشنل بھی ہے اور اس سے غصہ بھی پڑے گا کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی میرا یہ پورا بدن ہے ڈرپ لگا دیا آپ نے ڈرپ لگا دیا نہیں میرا یہ پورا بدن ہے تو یہ دعوی کیا جا سکے گا کہ میرے بدن میں کوئی اس وقت کمزوری نہیں ہے یا پرابلم نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن اوور آل دیکھو جی اوور آل دیکھو تو کمزوری کم ہے بہتری زیادہ ہے الحمد للہ آپ نے ابھی جو ڈسکرپشن دی کہ مدنی کافلے ہیں ہلکے ہیں درس ہے تو ایک بڑی عجیب سی بات جو مجھے فیل ہوئی کہ یہاں لوگ گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے پاس گناہ ہی کا ٹائم ہے ہمارے ماحول میں تو نیکی کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا اتنی نیکیاں ہیں چار درس دیتے ہیں پانچواں رہ جاتا ہے ایک اجتماع میں جاتے ہیں دو اور جگہ جا کے اجتماع میں جانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا کتنا کرم ہے دعوت اسلامی کے کارکنان پر کہ اتنی نیکیاں ہیں کہ ہمارا ٹائم کم پڑ جاتا ہے لیکن نیکیاں ابھی بھی بات دعوت دعوت اسلامی کا جو شیڈول یا جدوہ لینا اس کو ایک دو جملوں میں بیان کر دوں تحجد کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز کے دو گھنٹے کے بعد کے سونے تک ہم نے مکمل آپ کو شیڈول دے دیا جس سے نہ آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہو رہی ہے نہ آپ کی دیگر چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں آپ کی زندگی کا گاڑی بھی چل رہی ہے اور نکی کی دعوت کے نظام بھی چل رہا ہے مدنی پھول بھی بڑے بڑے تیارے ہو گئے ذمہ داران کی ہے وہ ماشاء اللہ حوصلہ بھی ہو گئی ہے بے بھائی میں نے بڑا اس کو ماشاءاللہ فیل کیا ہے یقیناً فیل کرنا چاہیے ہم نے بھی اس کو فیل کیا ہے ایک سلسلے کے ہمارے سیگمنٹ ہے اس کی طرف آگے نگران شورا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس پر میں نے ابھی دل میں نیت کی نگران شورا نے فرمایا تحریک متحرک کارکن سے چلتی ہے تو میں نے نیت کری مجھے متحرک رہنا ہے سبحان اللہ یہاں یہ بھی سیکھنے کا مدنی پھول بھی ہے کہ جو افراد ہم سے وابستہ ہوں یا ہم سے جون ہیں ہمارے ماتحت ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے انداز بھی یہ لے کر آئیں کہ سامنے والا ڈی مورل ہونے کی بجائے یا ڈی ویلیو ہونے کی بجائے وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اندر اپنے جذبے کے اندر مزید ترقی معاشرہ نگران شعرا کے حوالے سے آپ کا جو مدنی مشورہ ہوتا ہے مہانہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے کبھی حاجی شاہد لیتے ہیں نگران پاکستان کا بھی آپ کا جو ہوتا ہے نگران شروع تو میں مطلب رکنے کا بھی نہ ہوں اسلام سے ملنا جلنا رہتا ہے تو آپ کے مشورے کے بارے میں ایک بات جو میں نے بہت کثرت سے سنی کہ پہلے تو نگران شورا ٹھیک ٹھاک رلائیں گے ٹھیک ٹھاک رلائیں گے اور پھر ہمیں ہماری حیثیت بتائیں گے دونوں طرح اور اس کے بعد جو ہے نا ایسا چارج کریں گے ایسا چارج کریں گے کہ اسلامی بھائی نا مسکراتے ہوئے مشورے کی جگہ سے نکل رہے ہوں گے اور ایک عزم ہوگا ایک کیفیت ہوگی کہ ہمیں جا کے یہ کر دینا ہے ہمت کا فیضان ہے ہمیں تو تمام اسلائن میں یہ نیت کریں کہ شروع سے لے کے آخر تک نگرانی شورا کے مشورے میں بیٹھیں گے تبھی بیٹری چارج ہوگی بیٹری ان شاء اللہ رونے کا ٹائم گزر کے آئے گا تو پھر ہم کو رو ہے نا مدری سوٹی کی طرف بڑھتے ہیں آگے مدری سوٹی آج جلدی نہیں ابھی نہیں جلدی نہیں ٹائم تین تینتیس ہو گئے ہمارے پاس بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آج ایک نیا مرحلہ بھی میدان میں آ رہا ہے مہروز بھائی نے آج مدنی کسوٹی جو وہ سوچی ہے اور انہیں کا مشورہ ہے اور نام بھی ہم جو آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو اس میں مہروز بھائی نے نام بھی دیا ہے اس ہستی کا سبحان اللہ پہنچنا ہے آپ کو میں نے بڑا آپ کے لیے اتنی ڈسکشن میں ہنٹ بھی دے رہی ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیا نکل گیا نکل گیا یہ بولو بولو تو چار انٹ دے پہنچ کے دکھاؤ نہیں دیکھیں جی پہنچ تو جانا ہے آپ نے ہمارا حسنے ہم نے پہنچ جانا ہے ہمارا میں عرض کروں جی اگر آج آپ پہنچیں گے تو کمال ویسے ہر دفعہ کمال ہوتا ہے آج تو کمال در کمال کچھ اور دے دو نا ہر دفعہ کمال تو دیتے ہی رہے کچھ اور آج کمال در کمال ہوتا ہے گڑی چلایا نہیں کیسے ابھی تو گفتگو چل رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کو نہیں نہیں میں نہیں نہیں میں بات نہیں کرتی اگر پہنچ گئے اگر پہنچ گئے تو کوئی متنی فیس دے دینا الحمد للہ مہروز بھائی دو ہزار سترہ آپ کو ہماری حیثیت بھی پتا میں نے کچھ بھی نہیں پتا ہے آپ کا اتنا حسنزن اسلام کی آپ فون کریں گے تو وہ جانے کا نہیں پوچھیں گے تو سے بھی رکھیں آفر فرمائیں نہیں تو یوں مدنی فیس دیتے آفر فرمائیں ایسا ہی کچھ دے دو یار مدنی مذاکرے میں حاضری سدان مدینہ صاحب یہ گیارہویں تک کے جتنے مدنی مذاکرے نا تو اول تا آخر بولو نہیں بولو چاروں کو وارش کر رہا ہوں کہ گیارہ بجے تک کم از کم مدری میں نو سے نو سے گیارہ نو سے گیارہ ٹھیک ہے اچھا اگر میں پہنچ گیا تو نو سے گیارہ نہ پہنچ سکا تو پھر ساڑھے آٹھ سے سارے گیارہ کر لینا تین گھنٹے اگر میں نہ پہنچ سکا تو ساڑھے آٹھ سے سارے گیارہ کر لینا پہنچ گیا تو نو سے گیارہ کر لینا بدیر لگ بھگ مرا چلے چلائے گھڑی سے پہلے دو تین سال تو آپ کی بچی کے ہیں دیکھ آن کی سمجھ میں نہیں آئی چلو کوئی بات نہیں جی گھڑی چلائے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرد جی مرد مرد ہیں آپ مر ہماری طرف ہیں یا اس طرف ہے بھائی ایسا نہیں ظاہری جی حیات سے متصف ہیں لا لا دیکھیں یہ مدنی کسوٹی جو ہے نا یہ پہنچ ہی جا رہا ہے نگرانے چرانے تھوڑی دیں آپ پہنچ پہنچ تو جانا ہی ہے یہ لا ہو گیا یہ کچھ الگ لگتی ہے دوبارہ ٹھیک ہے یہ اگلے اگلے سوال کی جرائے صحیح جی ان کا تعلق اچھا مرد ہیں اور آج آپ نے کاپی پینسل بھی پاس رکھی تھی یہ بھی ایک بینیفٹ جائے گا آپ کے لیے ٹائم جا رہا ہے گھڑی واپس نہیں چلے گی نہیں کرام میں سے ہیں جی نہیں امبیائی کرام میں سے لا صاحب کرام میں سے ہیں سلمان بھائی لا نہیں تو پھر تاب میں ہوئے تابعی یہ سوال کر رہے ہیں سوال ٹھیک ہے لا آپ کا وہ جو سوچنا تھا نا کہ صابی ہے یا نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہا تھا کہ وہ تابئی ہو گئے نہیں نہیں میں نے تو جان بوجھ کے توقع کیا تھا جی آگے جیٹا سوال صابی نہیں ہے تابائی بھی نہیں ہے تابئی ہے آپ نے کہا نہیں نہیں لاکھ نہیں ہے گیارہ دس گڑی بھی جا رہی ہرمین شریفین سے ان کا کوئی تعلق ہے ہرمین شریفین سے کس مسلمان کا تعلق نہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مطلب کہ وہ ان کا جو مزاج شریف ہے وہ ہرمین طیبین میں جی بتا رہے نہیں ان کا مزاج شریف عرب, عرب شریف کے کسی ملک میں ہے عرب تو کہلاتا ٹھیک ہے نام ہو گیا جی ٹھیک ہے عراق میں سال ہوگا آٹھواں سوال عراق میں عراق تین کو بھی سزب دوں نہیں یہ یہ کتابوں میں لکھا نہیں کیا کہ ان کا مزار جو نا مجھے نہیں ملا جتنی میں نے دو تین دیکھی اس میں مجھے نہیں ملا سی بات آپ سوال اور کر کیسے سوال اور کر لوں وائب مجھے پوچھا تو صحیح نا منع کر دے عراق میں نہیں ہے نہیں تو ہم نے یہ نہیں ملا جو دو تین کتابیں دیکھی اس میں نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے تو مزار شریف کہاں پر ہے یہ نہیں پتا ہاں مینشن نہیں تھا کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ نہیں پتا کتاب میں مینشن نہیں تھا تو اس لیے پتا بھی نہیں <laughs> مزار شریف کا نہیں بتائیں گے آپ تو میں شخصیت تک کیسے پہنچوں گا بہت سارے ذرائع ہیں بہت سارے ذرائع ہیں ایک شخصیت جو انتقال کر گئی ہے विसाल مبارک ہو چکا ہے جب تک مجھے آپ ان کے مزار شریف کا پتا نہیں بتائیں گے تو میں پہنچوں با... گا کیسے جی آؤ کی آواز کم آ رہی ہے ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں مین کا منع کیسے کر دیا آپ لوگوں نے ہرامین میں تو نہیں یہ تو کنفرم ہے ہاں تو اس کا مطلب جگہ کیسے میں روز بھائی جواب جب مشورے گیا اکبر بھائی صحیح پوچھ رہا ہوں نا ہاں مجھے آپ بتائیے پی سی آر والے جو ہیں وہ نگرانی شروع کی تو مدد کر رہے ہیں ہماری بھی مدد نہیں کر رہے یہ مطلب کہ وہ آپ کے بعد میں مشورے میں بتائیں گے نا آپ نے کیا کیا تھا نہیں مزاج شریف کا نہیں پتا مزار شریف کا آپ کو پتا نہیں ہے مگر اتنا پتا ہے کہ عرب شریف میں عرب شریف میں عرب میں ہے میرا زن ہے کہ عراق ہی میں ہوگا میرا زن ہے کہ عراق میں ہوگا اپ کا گمان ہے گمان, ہے گمان ہے ان کا عراق میں اس کے قرب و جبار میں عراق کے قرب و جبار میں یہ زن ہے اس پہ میرا خیال ہے اتنا آپ نہ جائیں کوئی اور جہد پکڑ لیں اللہ یہ جو ہمارے آئی کرام ہیں ان میں سے نہیں نہیں میں نے آگے پوچھا ہے کچھ نہیں یہ سوال ایک گیا ایک اور نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ نے تو ویسے بگڑ کچھ جواب دے دیا ٹھیک ہے کہ کوئی بات نہیں بغیر پوچھے تو یہ جو ہمارے ایم کرام ہیں جی ان ایم کرام میں سے کسی آئما سے ان کی نسبت مشہور ہے نہیں آئم آربا کی بات کر رہے ہیں میں آئی اربا کا نہیں پوچھ رہا ہوں گوسے پاک ہوں تو تو آئی طریقہ نہیں گوسے پاک ہوں تو گوسے پاک کی نسبت امام احمد بن حنبل سے مشہور ہے نا جی اچھا اس حوالے تو کسی کی حنفی نسبت مشہور ہوتی کسی کی شافی ان کی نسبت, ہوتی نسبت ہوتی. اتنی مشہور نہیں ہے جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی مشہور ہے نا ان کی اتنی مشہور نہیں ہے جی آئمۂ سے ان کی نسبت اتنی مشہور نہیں ہے جیسے <laughs> ہر عالم کی یا ہر بزرگ کی جو حنفیت ہے یا شافیت ہے وہ مشہور نہیں ہے غص پاک کی تو بہت مشہور ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں سے تعلق ہے وہاں حنفیت کا زور ہے بھائی وہ صحیح ہے لیکن ابھی ان کی جو وجہ شہرت یا ان کے حوالے سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو بات ہو رہی ہے نگرانی سورج ہو یہ نہیں مہروش بھائی میں ٹو بی آنےسٹ اور یہ یہ ہمارا نہیں تو ان مشہور نہیں ہے نا تیاری پوری نہیں ہے نہیں میں اس کو میں نے تو میں نے تو نام دو دس پہ پڑھا تھا آج دو بج کے دس منٹ پہ تو میں سمجھا تھا کہیں دو بج کے دس منٹ پہ ہوا ہے میں تیاری شاپ ہی ہے نہیں یہ شاپ ہے میں بتا دیتا ہوں شاپ ہے چلے ٹھیک ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نگرانی شروع جس طرف جا رہے ہیں یار آپ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ سوال کریں میں نے پوچھا تھا کہ شاپ کا انفی ہے میں نے کہا تھا کسی میں نسپت مشہور یہ دیکھیں یہ ہے نا گھر یہ تھی تو وہ نہیں ہے ان کی مشہور ہاں شاپ ہی ہے شافی یہ ہو گیا آپ نے پھر کون تھا پہنچ جاتا ہے جی میں بھی بھائی ابھی جواب آپ دیا یہاں وہ شافعی ہی آپ گری تو پہ کب سے چلائی حضور دیکھیں آپ کی جو سوال تھا نا اس سے میں یوں لے رہا تھا کہ ان کی ایک ہوتا ہے نا جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جواب دیتے آپ اگلے سوال کریں گے یہ ہم مدنی کس روٹی چینج کریں یہ آج تو ہو گیا اس سے ہم میں نے ایک بات سیکھی یہ آج مدنی کسوٹی سے کہ ہم ہی شخصیت کا جو ہے وہ آئندہ انتخاب کریں گے مدنی کسوٹی کے لیے کہ جن کے یہ جہاد جہتوں پر جس کی نالج ہوگی نا کیونکہ دیکھیے پہنچنے والا کسی بھی سمت سے جا سکتا اچھا میں نا التظامی طور پہ ان کی وفات اور ان کی پیدائش دیکھ کر آیا نا چلے وہ التظامی طور پہ آپ جائیں گے آپ سین بائی سین جائیں گے جو ہے نا وہ ہو جائے حضرت یہ منتری ویسے مزار شریف تو معاملہ ہو رہا ہے نا باقی تو سارے آٹھ کے آٹھ جواب دیے ہم نے جی آگے بتائیں جی آپ سے کیا کرنا ہے اور سلمان میں آپ کی نگرانی شکرا کی طرف جا رہے ہیں تو ساتھ ہی کوئی یہ محدس کے حساب سے مشہور ہے نہیں نہیں لا کتنے سوال ہو گئے دس گیارہواں سوال بارہویں بھی جب اللہ اکبر اللہ اکبر شخصیت آپ نہ جانتے ہو یہ نہیں ہوتی نہیں انڈرسوسی بات ہے لیکن اچھی شخصیت لے کر آئے کہ پہنچنا مشکل ہو گیا یہ اچھا ہوتا ہے تین ہم سوال چلا گیا جی ٹائم گزر گیا سوال چلا گیا نام بتا دیں نام بتا دیں نام ٹھیک ہے سوچیں نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں سینکڑوں دفاع آپ کی زبان پر آیا ہوا ہے نا کوئی شک نہیں ہے نا او... سینکڑوں دفاع آپ کی زبان پر آیا ہوا سینکڑوں دفاع ان کا تکوا بھی بہت مشہور ہے عبد الواحد آپ تک پہنچا دیں تکوا ماں میں آدمی بہت مشہور ہے جی سلد الحبی ہم تو پوچھتے ہی کو تک شاپی ہیں مرد ہیں اور عرب ملک میں ان کا مزاج شریف بھی ہے اور مگر کہاں ہے یہ ابھی آپ فائنل نہیں کر سکے اور سلمہ میں ہنٹ دے دیں ایک ہوں گے میرے پاس بہت واضح ہے عرب ممالک میں ان کا مزاج شریف ہے صحیح ایران خلاف شافئی بھی ہیں اور اسٹرگل کر رہے محدث کے حوالے سے مشہور نہیں مشہور نہیں ہے آپ کو ان کی نسلوں سے پیار ہے آپ کو نا ان کی نسلوں سے پیار مجھے نا ہاں سبھا اللہ دیکھو اتنا بعد ہوگا چیز بہت قریب ہو نا تو پڑھنے میں نہیں آتی یہ بھی ہو جاتا اتنا قریب ترین شخصیت لے کر آئے آپ دام بتا رہے ہیں اتنی تو جلد بازی نہ نہ کریں یار آرو جیت کا سوال ہو تو اس میں خود تو اکسیجن دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا اور اتنا ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت لے کر جب آپ آئے کہ مجھے ان سے پیار بھی ہے اور ان شاء اللہ میرا بیرا پار بھی ہے عراق کے دعویٰ اور کہیں مزاج شریف ہے سینکڑوں دفعہ ان کا عراق کے علاوہ کا نہیں کہا شریف میں اچھا نگران شورا کو ان کی نسلوں سے پیار ہے اور نگران شورا آپ کی جو مطلب ہے نا ان کو بھی ان کی نسلوں سے پیار ہے کیا میری کیا آپ کی جو نسل میں ان کو بھی ان کی نسلوں سے پیار اللہ پھر بھی دیکھو نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے اور مطلب آپ کی جو کمیونٹی ہے نا اس میں بہت تذکرہ ہوتا ہے ان ان کا بھی ان کا بھی بہت تصرا ہوتا ہے نام ذہن میں نہیں آتا کوئی سا نام بھی دے دو ایسے اندھیرے میں تیر نہیں مارتا ہوں میں بھائی ویسے آپ یقین مانے میری جو جذبات سے وہ تھا کہ ابھی آپ درست نام بتانے والے ہیں مطلب یہ جو آپ نے اشارے دیے اس کے حساب سے میں نے جب آپ کو نا کہ آپ اب نام بتا دیں تو اس وقت مجھے کہ اب آپ صحیح نام بتائیں گے اگر ایک, ایک ہنٹ دے دو جی کہ ان کی زندگی میں ایک خاص پھل جو ہے اس کا واقعہ بہت مشہور ہے اگر نام نام پہ ابو سالے کیا مزاج شریف مجھے آج ڈھونڈنا ہے سلسلہ مدین شرنگ جاری ہے کچھ آپ کی کال کو مزید شامل کرتے ہیں سلو البیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد محسن اطواری ساتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں نگران شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ از وجل اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں مسکراتا رکھے عرض ہے کہ یہ اشاعت فرمائیے کہ آج کل آپ نعت پڑھتے ہیں تو پہلے سے اچھی پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کو ریاض کر رہے ہیں کوئی مشق کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے اچھی ناتیں پڑھ رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے کوئی پریکٹس پریکٹس تو ایسا موضوع پر ہے ہی نہیں صحیح ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ کا کرم ہے کبھی آواز کس سمجھاتی کبھی آواز کس سمجھاتی ہے جی سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمت وبرکاتہ محمد عمران اختاری سے ہوں ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور چنندہ موضوع لیا. ویسے بھی میرے نگرانی شرا کے کلام اور بیان اور ان کے موضوع پر جو مدنی پھول ہوتے ہیں مدینہ مدینہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا جو آج یہ مقام اور مرتبہ ہے تو مرشید کے ایسے کون سے فرمان ہے مرشید کے سارے فرمان مدینہ مدینہ لیکن ایسا کون سا فرمان ہے مرشید کا جس پر آپ نے استقامت سے عمل کیا اور آج آپ کا یہ مقام و مرتبہ آ اور مرشید کے تعلق سے جو آپ کے بیان ہوتے ہیں نا ولادت کے وقت تو الحمد للہ تعالیٰ آپ کے جو ملفظات رہتے ہیں تو مزید وہ سن کر مرشید سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی آپ کو عمل بتائیں اور اس کی طرف لائیں تاکہ ہمارا مرشید سے مزید عشق میں اضافہ ہو جائے جزاک اللہ خیر جیسے اللہ... یہ کس مرتبے اور مقام کی بات کر رہے ہیں نہ مرتبہ ہے نہ مقام میں کچھ بھی نہیں ہے مرید ہوں اگر یہ کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ کو بھی حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہے سبحان اللہ ہم نے جو ایک چیز نوٹ ڈاؤن کی ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین آ, وہ یہ دیکھی ہے کہ آپ جس نگران شورا کی گفتگو سن ہی رہے ہوتے ہیں سلسلوں میں بیانات بھی سنتے ہیں ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے تو بڑے مدنی فون طاف فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود ان صلاحیتوں کے باوجود میں نے جو ایک بات دیکھی ہے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ یہ ہے کہ نگران شرا جو ہے وہ اپنے آپ کو میرے عصمت کے سامنے ایک خالی برتن کی طرح ہی جو ہے وہ تصور فرماتے ہیں کہ میں نے امیر رسنت سے لینا ہے اور میں نے یہ بھی جو ہے وہ دیکھا بالکل نوٹ ڈاؤن کیا کہ امیرت نے جہاں ان کو روکا یہ وہاں روکے اور جہاں بولنے کی اجازت کا فرمائی ہے وہاں الحمدللہ کلام فرماتے بھی ہیں میں وہ دن نہیں بھول پایا آج تک بھی کہ جب مدری مذاکرے میں امیر رسنت نے نگرانی شورا کوئی بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے تو مسٹر فرمایا اسٹاپ تو انہوں نے کہا اوکے اتنا ماشاءاللہ جو ہے اس چیز کی پرواہ یہ بغیر کہ ابھی ہم مدنی چینل پر ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں فضان مدینہ حاضرین سے بھرا ہوا ہے اور یہ ان ساری چیزوں کو بالا طاق رکھ کے مرشد نے جو کہا اس پر لبئی کہا کہاشید جی مرشید نے اس جگہ کہنا ہے جہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کہوں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا صحیح اور جہاں یہ لگے گا نا کہ اس کو منع کروں گا تو اس کو برا لگے گا وہاں نہیں کہیں گے مرید کو اس جگہ پر آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جہاں پیر اس کو کچھ کہے نا تو پیر کو اس بات کی تسلی ہو کے اس کو برانی لگے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے یہی گر ہے جی ماشاء اللہ اس کو بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کی توپی فرمائے مرحبا جی محمد شاہ محمد پیر اور معذرت کے ساتھ پیر کو مرید سے کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے مرید کو ہمیشہ پیر سے ڈر ہونا چاہیے کہ پیر ناراض نہ ہو جائے اللہ جس دن یہ ہوتا ہے نا کہ مرید کے معاملے میں پیر ڈرتا ہے کہ یار مرید ناراض نہ ہو جائے تو وہ مرید کا وہ ابھی وہ نہیں ہے وہ, اس کی وہ ابھی تک وہ بیٹھا نہیں ہے صحیح جگہ پر یہ جو بھی مرید ہوتا ہے نا میں سارے مریدوں کے لیے عرض کر رہا ہوں مرید اتنا مطلب کہ اپنی پوزیشن کو واضح کرتا ہے پیر کے آگے یہ کرنا پڑتا ہے اتنا واضح کرتا ہے پیر کے آگے کہ پیر کو اس بات کا یقین ہو چکنا چاہیے کسی حد تک ہو چکنا چاہیے کہ میرے, یہ میرا ایسا مرید ہے کہ اسے میری بات کا یوں مدد جس کو برا لگ کر آدمی ناراض ہو جاتا ہے وہ بشری تقاضے اپنی جگہ پر تو رکھے جاتے ہیں لیکن یہ مطلب کہ یہ یوں ٹوٹ نہیں جائے گا یہ روٹ نہیں جائے گا ایک हुँ. تو ہوتا ہے نا کہ ایک فیل ہو جانا اصلاح انسان کو فیل کرتی ہے جب بھی آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا تو اس کو کچھ کو کوئی نفس ہے نا اس کے ساتھ اس کو فیل کرائے گی وہ ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں جس سے یوں مطلب کہ یہ اکثر ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک ہوتا ہے ناراض ہو جانا روٹ جانا یہ اختیار مرید کے پاس ہے ہی کب یہ اختیار بھائی. تو پیر کے پاس ہے یہ چھوٹے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ روٹ ہے روٹتا تو اعلیٰ ہے ادنا کبھی نہیں روٹا کرتا تو بھائی. یہ چیز جب مرید اس اسٹیٹ پر آ جائے نا کہ پیر کو اس بات کا کسی حد تک یقین ہو جائے کہ یہ روٹھے گا نہیں یہ مجھ سے ٹوٹے گا نہیں یہ ناراض نہیں ہو جائے گا تو یہ کیفیت لانا یہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیر کو یہ بات بس یہ ری ریئلائز ہو جائے کہ یہ روٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں کیونکہ انسان کا کوئی ایسا اسٹیٹس معاشرے میں بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یار مجھے کوئی بھی اس طرح کا نہ کہے تو لیکن پیر کے آگے مری کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا پیر کے آگے مرید کا کوئی معیار ان معیانوں کا نہیں ہوتا پیر خود ہی ایسا حکمت والا اور ایسا مصلیحت والا ایک جامع شرائط پیر ایک آئے آئے آئے کیونکہ پیر ہوگا یا عالم جو عالم نہیں وہ پیر ہی نہیں ہے کیا بات تو پیر خود ہی اس بات کو کنسیڈر کر لیتا ہے ریئلائز کر لیتا ہے کہ کس کو کس درجے میں تولنا ہے اپنا درجہ خود نہ بناؤ پیر کے آگے پیر خود ہی جانتا ہے کہ میرے اس مرید کو مجھے کس درجے میں رکھنا ہے یہ ہوتا ہے یہ مطلب یہ پیر کی اپنی شباب دی اس کی اپنی ہی عادت مبارکہ پر چھوڑ دیا جائے اور جو پیر دے دینا مقام یا پیر جس طرح کا مطلب کہ انداز اختیار کر لینا تو مرید یہ نا یار میرے یوں کیا نہیں میں ہوں ادھر کا میرا دائرہ یہی تھا پیر کو الزام نہ ٹہرائے اپنی اوقات کو پہچانے اللہ میں ایک اور بات کر دوں وہ بات شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی کہ مجھے پتا کتنی بات ہوئی ہے بہت ساری باتیں نگران شراء کا انداز سبحان اللہ یہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اتنا ہے بھائی بعض اوقات آتے بھی ہیں امیر اسنر سے ملاقات کا شرف نہیں بھی مل پاتا تو یہ چیز بھی جو ہے مجھ تک پہنچی نگان شرا خزانہ درا میں جو ہے وہ شیخ لائے اور آ کر کے ان کو امیر اسنر کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ دینی تھی تو وہ مکتب جو تھا جہاں سے آنا تھا وہ دروازہ جو تھا وہ بند تھا شورا نے جو ہے وہ کوشش کی رابطہ کرنے کے سیم اس لیے لیکن ان سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا جنہوں نے دروازہ کھولنا تھا تو نگرانی شورا کچھ اور بات کیے بغیر یہ وہاں سے چلے اور اوپر جو مکتب ہے نگرانی شورا کا یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے آئے اور اس بات کا گویا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید آپ اوپر اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ نیچے جو ہے وہ گیٹ ابھی جو ہے وہ, وہ نہیں کھل پایا تو یہ انداز ہے کہ جی جہاں جیسے مجرب الطاف فرمایا کہ جہاں رکھا ہے وہیں رہ رہے ہیں اللہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے اور ہمیں بھی اس کی برکتیں اور بہار عطا فرمایا دل جو ہے وہ ہمیں بڑا رکھنا چاہیے مزید قود کو شامل کرتے ہیں سلحب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام اللہ وبرکاتہ محمد جناب کی رہے کہ کافی دن ہو گئے پیر صاحب خواب میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کوشش کرتے رہیں تصور بانتے رہیں اور دیکھیں کب کرم ہوتا ہے اب آئیں گے بھی اپنی مرضی سے اب آپ کی مرضی سے تو نہیں آئے گا پیر صاحب ہیں بھائی پیر اپنی مرضی سے آئے گا اچھا شبحان اللہ آج جی نیا سیگمنٹ مرحلہ ہے میدان میں پہلی مرتبہ لباس میں آنر ہونے جا رہا ہے آپ پریپیئر ہیں اس کے لیے میرا مجھے رہن رہن کوئی نہیں ہے کہ مجھے رہنا ہے کہ آپ کو رہنا ہے جی ابھی, ابھی ہم ہے. ابھی آب جو آ رہا ہے جی اس پر ہم ہیں جی. پر مرحلہ مرحلہ ہے جی مکمل کیجیے یہ آپ کو اسکرین پر سبحان اللہ یہ چار آپ اس کے اندر جو جی ہے وہ غلط یہ کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ایک لفظ لکھا ہوا ہے آئی اب یہ مکمل کرنا ہے کو یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا کروں میں جو بھی ہے اس کو مکمل کریں کیا, کیا کروں یہ ایک لفظ ہے انگلش میں لکھا ہے لفظ لفظ ہے ایک لفظ ہے اس میں سے ایک حرف آئی لکھا ہوا ہے اس لفظ کو پورا کرنا ہے چار غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں چار نہیں مطلب ہے کیا مطلب ایک اس میں سے تین چار جو ہیں وہ مسنگ ہیں الفابٹ تو آپ کو دو تین اپنی طرف سے ایڈ کر کے غلطی بھی کر سکتے ہیں پھر وہ لفظ پورا آپ ہمیں بتائیں گے ابھی نہیں اچھا نہیں ابھی نہیں ابھی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی چیز کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس طرف سوچے گا یا تو سوچنے کے لیے بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دے یہ کھلا میدان ہے آپ جو چاہیں سوچیں جس طرف چاہیں جائیں جو چاہیں لے کر آئیں یہ ہمارا مہربانی کر کے سیگمنٹ مکمل کریں دکھائیں جی اسکرین کے اوپر جی دوسرا دوسرا ورڈ دیں دوسرا ورڈ کیوں لیں آپ بتا آپ بتائیں کہ چار غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں سب اسلام ہونا چاہیے تو آپ بتا دیں ایس یا ایل بتا دیں اے بتا نہیں ایس یہ بول رہی جی ٹھیک ہے جی ایس ایس کا ہے ریگانے چرانے اس میں ایس آتا ہے اللہ غلطی ہو گئی اللہ ایک تین غلطیاں رہ گئی ایس تو نہیں ہے اس میں ایس نہیں ہے ایس نہیں اچھا یہ پہلا ہے یا آخری ہے یہ جو حرف ہے سلمان یہ تو بہت یہ بہت ارفان دے دیا آپ نے شبکت یہ لکھوا دیں گے آپ ان شاء اللہ جی تو دیکھیے یہ انہوں نے اچھی نشاندہ کی نا کہ یہ جو آئے لگا ہے تو یہ آئے کا پلیس ہی وہی ہے نا یہ بتائیں گے بولتا ہوں جی جی جی اردو جو ہے وہ رائٹ سے شروع ہوگی اور انگلش جو ہے لیفٹ سے شروع ہوگی اس حساب سے یہ ہماری مرضی ہے ڈاکٹر صاحب ہم اس کو بھلے لیفٹ لے کر بھلے رائٹ لے کر دکھائیں دکھائیں جی, پر دکھائیں جی. <laughs> جا پہلا تھوڑا سا آنے تو تھوڑا میدان میں بڑے زبردست مبلک ہیں مدینہ مدینہ ہمارے سینئر ہیں جی دکھائے پر اللہ اکبر آئی تو تین چار پانچ سات سات وڈ ہیں ونڈو میں دے دی ہے آسانی کر دی انہوں نے جی مزید الگ الگ گھڑی ہے ہی نہیں میرے مرضی میں جتنا سوچتا ہوں آپ کو کیا سب فرق پڑ رہا ہے یا آپ کو گھڑی رکھنی چاہیے گھڑی چلا دیں جی میں نے کیوں گھڑی چلا ہی نہیں تھا کو وہ دیتے ہیں نا مدنی پھول تو آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں لگائے جی گھڑی لگائیں اس پر گھڑی پچیس سیکنڈ سبحان اللہ آئی ہے ایس اس لفظ کے اندر نہیں ہے اللہ لال ایم ایم جی ایم ہے اس میں ایم نہیں ایک اور غلطی ہو گئی جی دو غلطیاں ہو گئیں دو رہ گئیں اللہ بہڑی پھر چل گئی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤ مجھے بھی نہیں پتا یہ لفظ کیا ہے جی ٹائم گیارہ جی چار جی آر آر آر ہے جی اس میں آر ہاں تین گلتیاں ہوئی اے ہے جی اس میں اے دو اے ہیں آپ نے جو ابھی تک سپیلنگ بتائے وہ اپنے نام کی شاید بتائے ایم آر اے نام ہے آتا ہی نہیں بھی نہیں آتا جی آئی ہے اور دو اے ہیں تو گھڑی بھی جو ہے وہ جا رہی ہے ای گھر چار حرف باقی ہیں اچھا ان تین کے علاوہ چار اور ہیں جی جی اچھا ٹائم گزر گیا ٹائم تو ابھی ہم نے شروع کیا تھا نا کام قدم کر دیں گے پھر چل گئی گھڑی کیا بات ہے جی کچھ تو اشارہ دے دیا کرو آج کوئی نئی چیز آ رہی ہے ویڈنگ وڈنگ ہے پورا لفظ دیا ہوا ہے آپ کو اشارہ مکمل کرتے اشارہ کیا ہے سامنے ہے جی سامنے اتنا پڑھا لکھا آتے ہیں تھوڑی بٹھائے ہوئے آپ لوگوں نے وہ ہمیں پتا ہے نا وہ چھوڑ نا آپ کیوں بیان کر رہے ہیں کتنا پڑھا لکھا ہے وہ ہمیں پتہ ہے لفظ جی چار تین دو ایک پلیٹ میں سجا کے ایک اور جواب نہیں دیا بولا کا ٹی سے جی لا ہو چلیں پھر پورا کر دیں سلسلے کا نام ہے جی کسی سلسلے کا نام ہے مدنی چلیں کے سلسلے کا نام ہے میرے سسے کا نام تو نہیں وہ تو اتنا بڑا کھلے الا کہتے گئے تو نہیں ہے اب برا کرتے نہیں ہو سکتا آپ آسان ہے بہت آسان ہے سامنے تو رکھا ہوا آسمانی آپ کی توجہ نہیں جا رہی نہیں نہیں میں تو میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ تجاحل عارفانہ کہتے کس ہیں ہاں ہاں چلو یہ اپنا فائدہ ہے نہ ہو تب بھی باقی سن میں تو پریشان ہو مطلب آپ پہنچ گئے نہرود بھائی سبحان اللہ نہرود پہنچ گئی لیکن بتائیں گے نہیں جی حضور جلدی جلدی پورا کریں اس کو اور بتائیں جب آپ کہیں گے میں جب لب بیک کہ آپ جب کہیں گے ماشاء ہم آپ سے نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے بتائیں حضور اگلا بتائیں بھائی نہیں ذہن میں آ رہا نا ٹائم نکل رہا ہے نہیں آپ کوئی اے بی سی ڈی پوری کر دیں بھلے مطلب چار گلے کی گنجائش تھی چار گلے میں نے کر دی ہیں اب آپ غلطی نہیں کر سکتے نا آپ نام بتانا لکھا ہوا ہے کیا ورڈ ہے یہ اور صحیح بتانا ہے آپ غلطی بھی نہیں کر رہی آپ لبیک کرنے ہیں لبیک کیجیے جی یہاں پہ ٹھیک ہے کیوں سلمان بھائی ہاجیزر صاحب کا جو ہے وہ پیغام آ گیا کیا لکھا ہوا ہے نہیں ہونا سورت سے مدد ہو رہی ہے دیکھ رہے میں نے موبائل دکھا نہیں ہے بھائی اچھا یہ ہم سمجھ میں آگے موبائل یہاں ہونا چاہیے بیرونی مدد آنی چاہیے یہ بھی اچھی بات ہے نہیں میرے ذہن میں نہیں اچھا آپ لب تو بولیں لب تو بولیں آپ لب لب بیک ہے کیا ہے جی بتا دیے نا تو لب لا تو لگا جی تو بولا ٹھیک ہے مہروج بھائی نے پٹک کھولا تھا چلے اب یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ یہ ہماری مرضی ہے ہم کب کیا کریں یہ تو تیاری کرنے نہیں دیتے ذہنی طور پر مہروج بھائی مشورہ آپ لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے کچھ کرے چلے آگے بڑھتے ٹھیک ہے جی امیر اسنت کا بھی ذکر خیر ہوا ہے اشعار کی تکرار کے حوالے سے بھی کرنا کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس فوری جواب کا مرحلہ ابھی پہلے اس کو لے آتے ہیں پھر اس کو آگے چلتے ہیں محروز بھائی سے اطتلاح کریں گے ان کیوں نہیں چلے میں کر لیتا ہوں جی بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا اگلا سوال ہے رو نکالنے والے اس رشتے کا نام بتائیں تیسرا سوال ہے کابۃ اللہ المشرفہ پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں اور آخری سوال ہے جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں کیا کہنا چاہیے امام بوسری رحمت اللہ تعالی علیہ السلام سبحان اللہ، نام بتا دیں عزر اسرائیل سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اور تیسرا سوال جو آپ کا تھا وہ پرنالہ شریف سبحان اللہ اور نام بتایا نا مزاب رحمد سبحان اللہ ٹھیک ہے اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا صلی اللہ تعالی محمد چوتھا سوال چوتھا سوال سوال ذہن سے نکل گیا نعمت می تو کیا الحمد الحمدللہ کیا مرحبا کیا بات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں ابو حفاظ ہجت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا اس سے مبارک بتائیں وہ بندہ نیا ہے آپ تو لے لیں چلو گے چار کے بعد لیں گے چوتھا سوال کریں گے آپ اچھا مسواک شریف کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یہ نہیں شروع سے جواب دیں پہلے سے لے کر دوسرے سوال تک کا جواب دیں ایک ساتھ جواب دیں دیکھیں آپ تو آپ کی حیثیت ایک کوچ کی بھی ہے نا ہم جو کوتایاں کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہماری ہے نا تو وہ بیچارے جا رہے ہیں تو آپ نہیں میں نے سمجھا شاید ایسے بھی پوسبل ابو حفظ ازد ابو یہ بلساری جی اور خطیت الخبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بالش اللہ سبحان اللہ جواب کیا بات نہیں جی فرمح بھائی سے شروع کریں مرضی آپ کی جی محسن بھائی جی کس صورت کو قرآن پاک قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے ابھی منع کیا انہوں نے اچھا ٹھیک ہے چار سوال سمجھا کون کون سے پانی کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں ان صحابیہ کا نام بتائیے جن کے والد یار غار و یار مزار ہیں تشبیق کے معنی بتائیے زمزم وزو کا بچا ہوا پانی سبحان یار گا یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ کا نام بتانا سبھا کیا تھا اس صحابیہ کا نام بتائیے کہ جن کے والد یار غار وار ربی اللہ تعالیٰ چوتھا سوال تشبیق کسے کہتے ہیں تشبیق اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا تشبیق سبحان ہے اللہ کس صورت کو قرآن پاکہ کہتے ہیں سور رحمان اچھا تشبیق, تشبیق کا مسئلہ بیان کر دو کہ تشبیق کا مسئلہ یہ کہ نماز و طاب نماز اس کو تشبیق کہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر جو بیٹھتے ہیں تو نماز و طوابئی یعنی نماز یا نماز کے انتظار والے جو معاملات ہیں اس میں یوں بیٹھنا مکرو تحریمی ہے اور اس کے علاوہ میں یوں بیٹھنا مکرو تنظیحی ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے انتظار میں بھی جو لوگ مساجد وغیرہ میں یوں بیٹھتے ہیں تو یوں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں بیٹھنا چاہیے مکرو تحریمی ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی تو اس سے بیٹھنے کی عادت ہی نکال دیں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں <coughs> جی ماشاء اللہ اچھا انگلیاں چٹکانے کا بھی یہی حل <coughs> ہے جو تشبیق کا حلہ ہے جی چاروں سوال سننے میں پھر ہی جواب دیں ٹھیک ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی کہاں نازل ہوئی وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے ستر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کسی مسلمان کیا, کیا لکھ رہے ہیں کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنائے وہ کون سا پرندہ ہے جو حضرت سید سلمان علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری پر بہت مشہور ہے پہلا ہے دوسرا ہے جز اللہ عنا سید و مولانا ما الماح آلو ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد حامد اور وہ تھا آپ کا جو سوال تھا مسکراتے دیکھن ادحک اللہ سنہ کا اور ہود اب اس کو ہم کیا کہیں آپ درست ہے جرآبی یہ آپ کل ہم آپ کے پینسل جو ہے باہر بننے کو بولے پینسل چھڑا گیسرے میں چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی ہیں ٹھیک ہے آج کل تو راتیں بڑی ہیں کو شامل کرتے ہیں مزید حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ سگ محمد شاہ کا اختاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ لبیک نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا اور سونا سلسلہ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا مدنے التجا ہے کی رہنمائی فرما دیجئے کہ آپ اتنے سارے پورے دنیا کے پورے ورلڈ کے آپ نگران ہیں ماشاء اللہ نگران شورا ہیں تو آپ کیسے اس نظام کو آپ وہاں کراچی میں بیٹھے بیٹھے کیسے چلا لیتے ہیں اس کی رہنمائی فرما دیجئے اور ایک آپ یہ محنت کیسے محسوس کرتے ہو جب آپ کے اوپر کوئی کام آتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہو اس کی بھی رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کراچی میں بیٹھ کر تو آپ جہاں بولیں گے وہاں بیٹھ کر چلا لیں گے کراچی میں بیٹھنا تو چلا میں نہیں ہوتا ہوں چلا دعوت اسلامی کے ذمہ دار رہے اور حقیقت آپ درست کہہ رہے کہ بہت بڑا نظام ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا اس لیے آپ جب اس نظام کی طرف دیکھیں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تحریکوں کو روحانی طاقت چلا رہی ہے تو ان شاء اللہ آپ کو ہمارے پیر صاحب کی قدر اور بڑھ جائے گی دوسرا کیا تھا انہیں کے دوسرا بھی سوا تھا فیل کرتے ہیں آپ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو کوئی محنت کرنا ڈاکٹر کے پاس اگر رش بڑھے گا تو ڈاکٹر کو اچھا ہی لگتا ہوگا گاگ بڑھ رہے ہیں تو آمدنی بڑھے گی ثواب بڑھے گا انشاءاللہ تعالی صحیح کیا کر رہا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے جہاں کام ہوگا نا وہاں مسائل آئیں گے جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں نا ان کی ایک اپنی لینگویج ہے تعمیرات کا جن کا کام ہوتا ہے جب سائٹ پر چوری ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر سائٹ پر کام ہو رہا ہے جب حادثات بڑھتے ہیں نا تو روڈوں پر اس کا مطلب ٹریفک ہے تو مسائل آتے ہیں نا تو اس کا مطلب کام ہو رہا ہے اگر کام نہ ہو رہا تو مسائل کی چیز کی؟ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں کیا مسئلہ ہوگا اس کو کون سا ڈینٹ لگے گا کون سا ایکسیڈنٹ کرے گی تو مسائل آتے ہیں جب مدنی کام آپ کا بڑھ رہا ہے جب بھی مدنی کام بڑھے گا مدنی کام ہوگا کوئی بھی کام لے لیجئے مسائل آتے ہی رہتے ہیں مسائل یہ یاد رکھ لیجیے گا جو ذمہ داران مسائل سے بھاگتے ہیں مسائل کے ویل پر تحریک کی گاڑیاں چلتی ہیں یہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں تحریک کے ساتھ تنظیموں کے ساتھ ایون کہ میں شاید ہی کو ایسا گھر جانتا ہوں گا آپ کے علم ہوتا ہے جس گھر کے اندر مسائل جہاں دس پندرہ بیس افراد رہے وہاں مسائل اور بڑھ جاتے ہیں تو اتنی بڑی تحریک ہے قومیں الگ ہیں یہ الگ ہیں لیکن مسائل اس نوعیت کے نہیں ہوتے مسائل کام کے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یوں ہو گیا یوں ہو گیا تو نارمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرور و حقیقت تو ہماری مرکزی میں تو شورہ ہے اس کے نیچے کابینہ ہے کابینات ہیں ماشاءاللہ اللہ ڈویژن ہیں اللہ کے بنے ہوئے اللہ کے رحمت ایک ہزار کے آس پاس ڈویژن بنے ہوئے ہیں بدنی کام،, کام تو کرنے والے وہی کر رہے ہیں ہم تک تو, تو آتے آتے بات آتی ہے کول چلا لیتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ نگران شورا کی عمر کتنی ہے تیرہ سو نبے میں میری پیدائش ہوئی ہے اور ابھی سینتیس چل رہا جم چار جماعت کو سینتالیس سال پورے ہو جائیں گے اگر زندہ رہا تو لوگ تو یہ دو سترہ والا بتاتے ہیں آپ نے وہ والا بتایا اور مگر اسلامی تاریخ سے ہی ہمارے سارے مسائل و معاملات جڑے ہوئے ہیں نا چاہے زکوٰۃ ہو حج ہو یا رمضان کے روزے ہوں تو کوشش یہی جی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی تاریخ کو جو حساب رکھے مسلمان کو وہ اپنی اسلامی تاریخ سے چلے گا تو اس کے زکوٰۃ کے دیگر کئی مسائل ہیں ایون کہ عورت کے بھی یہ مسائل ہیں عدت کے مسائل لے لیں فلاں لے لیں یہ لے لیں سب اسلامی تاریخوں سے چلتے ہیں تو اسی تاریخ کے اعتبار سے پھر آپ ایک دو سال چھوٹے ہوں گے مطلب ڈیڑھ سال کا شاید فرق پڑے گا کمری کے حساب سے بڑے ہیں ایک دو سال ہر حال میں ہی بڑے ہیں آپ سالگرہ کس تاریخ کو مناتے ہیں کمری کو یا شمسی کو میں مناتا نہیں ہوں منانے والے مناتے ہیں سالگرہ نہیں مناتے جو ان کو منانی ہوئی وہی مناتے کوئی کس تاریخ کو منا کوئی مرضی بنے ان کی میں کیا ٹھیک ہے جی ایک آپ کو مرحلہ اگلے مرحلے کی طرف آ رہے ہیں ہم اسکرین پر آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں جی سبحان اللہ پہلا اشارہ بھی دیتے سر یہ ہے سبحان اللہ جی بتائیں یہ تصویر کہاں کی ہے جو مزار کی مزار شریف ہے سبحان اللہ مرحبا کس کا مزار شریف ہے یہ بھی بتا دیں آپ نے پوچھا کہاں کیا میں نے کہا مزاج شریف کیے اب یہ بھی تو پوچھنا نہیں پوچھا دوسری کڑکی کھولیں گے تو پھر آپ کے دوسرے صبح کا جواب دوں گا ابھی نہیں دیں گے آپ نے دوسرا صبح بات نہیں کیا نا چلے ٹھیک ہے یہ کھولیں جی دوسری کھڑکی کھولیں اب بتا دیں اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا داتا دربار جی داتا دربار داتا دربار نہیں ہے لا تیسری کھول دے بھائی جیسری کھول دے تیسری تیسرا اشارہ کچھ؟ لے جی. اب تو بالکل ہی آپ نے دیکھا تو آپ کو آواز ہے نا جس کو دیکھ لیبر ہو اس کے لئے تھوڑی آواز ہے مشہور مزاج بہت کا تو آپ اتنا مشہور نہیں لایا گورو دیکھو نا آپ دو تین چیزیں مشہور لائے ہو میں نہیں پہنچ سکا نا چپا والا گھرو جی جی رحمہ کا مزار ہے مزہ پاکستان میں اب دیکھیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں اس مزاج شریف پنجاب میں بھی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا میں اس مزاج شریف گیا ہوں یا نہیں گیا یہ ایک ہوگا نا مسئلہ میرا اس نے جانے گئے ہوئے آپ گئے ہوں گے لیکن یہ جس اینگل سے لی گئی ہے شاید اس اینگل سے آپ نے محرم میں شریف شریف کا نام تو میں اصل میں ایک ہی بار گیا ہوں اور رات کے وقت گیا ہوں اور لائن میں لگ کر گیا ہوں وہ جنتی دروازے کے اس میں اکفریت جامع فرید کے نعرے لگ رہے تھے اور اب ظاہر مزاج شریف نے اندر سے دیکھا ہے رات کے وقت وہ بھی اس کے وقت تو اس وقت کیا دیکھا ہوگا انڈرسٹوڈ اس لیے نقشہ مزار شریف کیسا ہے یہ آج میں یوں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کچھ نے وہ ارس شریف کا کہا نا تو پھر ذہن گیا کہ محرم الحرام میں ان کا عرس منایا جاتا ہے سبحان اللہ. اور یہ اکرام کا مہینہ بھی ہے یہ اس سوالے سے بھی کچھ تجریف کو کر دیں ہے اور یہ کرام کی سیرت مطالعہ سے ہم کیا سیکھیں اولیاء کرام گرس پاک رحمۃ اللہ تعالی لے کا یہ پیارا مہینہ ہے اور گوس پاک رحمتہ اللہ تعالی کی سیرت پاک سے سیکھنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے نیکی کی دعوت تبلیغ دین ہمارے گوس پاک رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں جو میں نے دیگر کتابوں میں پڑھا ہے تو مجھے گوس پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں امیر سنت کو جو میں دیکھتا ہوں تو گوسے پاک کی دینی خدمات کی جھلک امیر سنت کی انداز و ذات نظر آتی ہے اسے پاک رحمت اللہ تعالی لے کا انداز تریکت بیان اور تربیت پھر کرامتوں کا ظہور برکتوں کا ظاہر ہو جانا بہت ساری چیزیں منی آنے والے کے قلبی کے فیات کا بیان کر دینا اور آنے والا اپنی قلبی کے فیات کو بغیر بیان کرے کوسے پاک کی بارگاہ سے جواب لے کر چلا جائے کیا بات؟ تو اس طرح کے کئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو مجھے امیل سنت کی ذات میں کوس پاک کا یہ فیضان نظر آتا, سبحان آتا سبحان ہے, ہے کیونکہ آپ نے جو دعوت اسلامی کا جو مدنی کام کا جو انداز اختیار فرمایا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں اجتماع کرتے تھے میرے غوثے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوام جمع ہوتی تھی اب بیان اچھا بیان کے موضوعات یا بیانات میں نے پڑھے وص پاک رحمۃ اللہ تعالی کے وہ تقریبا جو موضوعات ہیں نا سنت کے وہی کم و بیش موضوعات بل خصوص قبر حبیب والے بالخصوص گزارے حبیب گزارا نہیں اخلاق اب یہاں دیکھیں یہ جو اللہ کے اللہ جن سے کام لیتا ہے نا ان کے اندر مختلف صلاحیتیں آ جاتی ہیں تو امل سنت کا ایک انداز چلا تو جس وقت جس چیز کی حاجت لگی انہوں نے وہ موضوعات لیے خبر و حشر موت میت اس طرح کے موضوعات شروع میں لیے گئے اور بڑے زبردست انداز سے لیے گئے لوگ ڈرے سہمے غریب آئے اور گناہوں سے تائب ہوئے اور اب اس کے بعد پھر ان کی اخلاقی درستی ان کی فکی حوالے سے درستی اور ان کے دیگر معاملات کی درستی کی طرف توجہ کی تو پھر آپ اپنے موضوعہ تدریج تبدیل کرتے چلے گئے اور یوں جیسے جیسے آپ کو لگا کہ اب اس کی حاجت ہے اس کی حاجت ہے اس کی حاجت ہے زبان کی بے جا استعمال کی جب آپ کو آپ نے دیکھا کہ یار یہ زبان کا استعمال ان کا درست نہیں ہے تو آپ نے زبان کے استعمال پر خاموشی پر قفل مدینہ پر کئی کئی ہفتوں تک بیانات کیے اور اب تو آج جیسے مغرب کے بعد سے یوم کفل مدینہ بھی شروع ہو رہا ہے کہ فضول بات اور گناہوں بری گفتگو سے بچنا ہے اور ہو سکے تو اشارے سے لکھ کر بات کر لیں آج زبان کا استعمال کرنا لازم ہے زبان کا استعمال بھی کیا جائے گا تو یہ چیزیں ہیں تو پھر حضور گوس پاک رحمتہ اللہ تعالی لے کے وسالے ظاہری فرمانے کے بعد آپ سے بیت ہونے والے اور آپ کے جو خلافہ تھے آپ کے خلافہ اور آپ کے مریدین نے دنیا بھر میں ماشاءاللہ کام کیا ہے تو ایک انداز جو سنت کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ گوس پاک رحمۃ اللہ تعالی لے کا جو چھٹی صدی کا جو ایک انداز تھا وہ بھی آپ کی ذات پہ نظر آتا ہے اور میرے آخر حضرت امام علیہ سنت کا جو انداز پچھلی صدی میں تھا وہ بھی آپ کی ذات کے اندر نظر آتا ہے تو یوں اگر دیکھا جائے تو بڑے مطلب کے ایک ہم ابھی بھی میں نہیں کہتا کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں نہیں ہیں کل بھی اولیاء کرام کے فیضان میں تھے اور آج بھی اولیاء کرام کے فیصلے علامہ زہبی کو میں نے پڑھا علامہ زہبی نے غوث پاک کی سیرت جو بیان کی ہے اس میں غوسپاک کا یہ بھی ایک وقت لکھا ہے کہ آپ اکثر اوقات واضح انفرت فرمایا کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں مجمع کثیر حاصل ہو کر ہدایت سے فیض یاب ہوا کرتا تھا اور لوگوں کی گویا کہ قسمت جہاں بدل جایا کرتی تھی اللہ تبار تعلی کی, کی راہ کی طرف آ جایا کرتے تھے تو آمید. غصے پاک کا یہ فیضان اللہ پاک کی رحمت سے شیخیں امیر امیرت میں واضح طور پر آج نظر آ رہا ہے لوگ جو ہے وہ اس کو مدنی چینل پر دیکھ بھی رہے ہیں ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی فیض یاب فرمائے مہروز بھائی کچھ مزید کال شامل کر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد حمزہ خان التاری مرکز ملتان اولیاء سے بات کر رہا ہوں نگرانی شرح حاجی محمد التاری. آپ, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزائ فرمائے میری دادی ماں بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا فرمائے اور میرے خان میرے لیے اور میرے خاندان کی, کے لیے کی دعا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی بھی ایسا مفرت فرمائے آمین اور آپ کے تمام مریضوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمایا اچھا میں نے ایک چیز دیکھی داود اسلامی کا تین دن کا سنت و بھرا اجتماع بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہینڈ ڈاؤن ہوا اس میں آپ نے تصور مدینہ اور دعا بھی جو ہے وہ کروائی ہم نے بھی دیکھنے کی سہارت پائی شامل رہے اس میں ایک دیکھتے ہیں ہم کہ اشا کا رسول دعا میں گر گرا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کبھی ہاتھ ہلا ہی رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ تو دعا کے اندر ہے آنسو بہا رہا ہے اللہ کریم کی, کی رحمت سے تارید. لو لگا رہا ہے دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ آگے پیچھے دیکھ رہا اصل میں دعا بھی عبادت ہے بھی عبادت سیکھی جاتی ہے ٹھیک ہمارے ایک معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم دعا کو اہمیت تو بہت دیتے ہیں لیکن دعا ہم نے کبھی سیکھی نہیں ہے عبادت تو سیکھی جائے گی دعا ہول عبادت دعا, دعا عبادت ہے اب دعا مغل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے تو ہم نے دعا سیکھی نہیں کہ دعا کی کیسے جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس لیے بھی بعضوں کا دعا کی طرف دعا کے نام پر آ جاتے ہیں لیکن میں یہاں ضرور ہے کہ تھوڑا سا میں وہ اشارہ دے کر نکلوں گا کہ یہ بھلے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے حصے ذہن یہ کہ محروم تو یہ بھی نہیں رہے گا اللہ, <سلام> اللہ, <سلام> اللہ اللہ جو ان کے اندر ہے وہ محروم کیسے رہے گا جو ان کے دور بیٹھ کے بھی دیکھتا تو وہ محروم نہیں رہتا <سلام> جو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں تو وہ آ کر اللہ کے نیک بندوں کے درمیان بیٹھ تو گیا ہے ٹھیک ہے توجہ کہیں اور صحیح بدن تو وہاں ہے یا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے <سلام> اللہ <سلام> اللہ> علی <سلام> ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت اور شکیل نہیں رہتا تو <سلام> ان شاء محروم تو وہ بھی نہیں رہے گا اللہ نے چاہ تو اور جو مانگ رہے ان کو بھی ملے گا اصل میں بس اب دعا میں جس سے مانگ رہے نا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے پھر دیکھیں اطائیں کیسی ہوتی ہیں محب کیونکہ محب محب وہ چند مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا مگر اس کا مدعا پورا نہیں ہو رہا اللہ کے نبی نے جب اس کو ملائظہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی وہ انہوں نے یوں انہوں نے یوں کہا کہ اگر میرے, میرے اس کے ہوتا تو میں دے دیتا تو اللہ تعالی نے اپنے اس نبی پر وہی فرمائی کہ یہ مانگ مجھ سے رائے دل اس کا بکریوں میں لگا ہوا ہے है है है تو اللہ تعالی کو اس نبی نے جا کر انہیں یہ کہا کہ بھائی تو دل بھی دعا میں لگا تو اس سے جیسے دل دعا میں لگایا تو اس کا متعبی بھی ہو گیا ہاں ہاں ہاں تو اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ہاں ہاں دعا, ہاں ہاں دعا میں بدن بھی اللہ کی طرف ہو اور دل بھی اللہ کی طرف ہو اچھا آپ نے وہ ابتدا میں پرسکرپشن بتایا تھا نسخہ بتایا تھا دو سترہ کے لیے کچھ اہداف آپ نے بتائے تھے کچھ کام بتائے تھے کرنے کے لیے اب وہ یاد کیسے رکھیں سارے کہیں تحریری مل جائے لکھا ہوا کچھ جدول ہمیں مل جائے مدنی انعامت واہ کیا مدنی پھول آپ نے ہاف فرمایا ہے اور اسی مدنی پھول پر ہم سلسلے کا احترام کرنے جا رہے ہیں ایک کو آخری شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں جی علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگار ثاقبت طارق ہمارے پیارے پیارے نگران شعراء کے پیارے پیارے محفوظات دل خوش ہو گیا کہ مرشد کریم سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور یقیناً اگر ہمیں اپنے مرشد کریم کا ادب سیکھنا ہے اور ہمیں کتنی محبت اپنے مرشد کریم سے کرنی چاہیے اور بات تو یہی ہے کہ ادب و احترام محبت بھی ادھر سے ہی آتی ہے اور یہ ہم نگرانی کی بارگاہ سے ہی سیکھتے ہیں اللہ نگرانی شرا کو سلامت رکھے اور ان کے صد کے امیر سنت کی محبت ہمیں عطا ہو جائے آمد. یہ بہترین ملفظات سن کر ہمیں یہی آتا ہے زبان پر خاک مجھ میں کمال دینی ہے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ روزانہ رات کو آج بھی رات سوا آٹھ بجے مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا روزانہ رات کو مدنی مذاکروں کا سلسلہ بری رات تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ماشاءاللہ ہزاروں عاشقہ نسول اب بھی فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں تربیت کے مدنی پھول لینے کے لیے آپ بھی ان مدنی پھولوں سے اپنا حصہ لیجئے انشاءاللہ اذان اور یہ جواب دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر سوندر نو السلام الکم و رحمۃ اللہ باہر حيال الفرعال الحول والاقوة الله بالله العليز والرزيز <تصفيق> لا اللہ اللہ البتہ یہ کل رات بھی کافی تو پتہ چلتا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے جو مسلمان زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ہمیں ان واقعات سے اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کر آمین, آمین, آمین باہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی